دور سلام مالا سی دور سلور یمین سندو نل یا منو سندو سند مو تسلی سلا تو وہ سلام والا سی آسو بما والا سلام یا سیدی یا منہ بھجی محفل نظر سام السلام حل سالانہ محفل میلاد مستفا صلی تعالی اہتمام بنا درم بلو گانا رونا علی صاحب اور مند اللہ تعالی خدمت منزور رانی مولادا گلام فرید شہدی صاحب بہت زیادہ جوش والے بندے آپ نے اپنے جوش شریف میرے بہت کے بہت کچھ آ جن آنند منڈا نے میںدنا جا حضور پاک صاحب صلی اللہ تعالی وسلم دی امت کا دا چوکیدار ہوں اور یہ چوکی داری اتا فرمائی جمائی اس طرح یہ چوکیداری دیں دنیا تو دوست احباب منہ شریف دیں اللہ تعالی مین اس اچھا بنا چھوڑے دو چار دنوں تو میں بیمار میرا جان کا ارادہ نہیں میں جمعہ شریف بھی نہیں پڑھایا رات پاک پتن شریف جلسہ سے ابھی بھی حاضر نہیں ہو سکا را صاحب ہو فرمایا بھی تر آ گیا بول لوں تو میں اپنی so, ادالت کے باوجود حاضر خدم پایا ایک te جناب نخت سر وقت کے اندر موضوع سنا اور موضوع عنوان ہے یہ میں پہلی بار اس سے بیان کر لگا اس موضوع کا عنوان ہے معاملات میں دین کی مداخلت اللہ تعالی من شرے صدر بیان دی توفیق ایک فرمائے سے حفیظ جالندھیر رحمت العال سلام ہے بار گاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم اندر پو بھی پوری کرنی پہ میں جناب نام کا ہدیہ جڑا سنا داں گا اس بعد میں موضوع پیش کرال میں میرے مرشد کی نگری دی خدمت ہمیشہ عطا فرمائی رہا. میرے پیر پاک رضی اللہ تعالی حضور امام میرباد شریف والے دی روحانیت کا دی خاص فیض یہ کشش نہ یہ میری ولو نہیں اللہ اور میں آنا ہوں مینو ایک بےلیاں چیشتی مین نال بڑا پیار مارنا تین میرے نال نہیں میری گل نال میں گل سویر چڈ دیا تک کھ پیار نہیں کرنا ایمان نال درسو میں ہر ساری دین بیان کرنا چھڑ دیا من کسی بلا اس تھی پگ رکھا کسے نے لگنا معلوم ہوا اصل مومن دی حب جڑی ہے نا او نبی سرکار دے دین حق نال ہے او کھچ توانو کھیچ اور او ہی رو او دے نالی روے میں دعا کرنا ہوں بہت سے نالی ہوگے کسے نال نہ ہوگے کسے نال کرو تو صرف او سے دیوجہ نال کرو ہاں بندہ ٹور جاندہ ہے ہر کسے تر جانا ہے لیکن دین نبی کا تو ہے نا جن دین پیار کرنا ہمیشہ ہی کری رکھے گا جنہیں بندے پیار کرنا سلسلہ منقطع ہو جائے اس واسطے دل دیو ہی نبی سرکار دے دین اور ان او روے دعا کرنا ہو ہوسے نال نہ ہو کسی نال کرو تو صرف اوسے وجہ کرو ہاں بندہ ٹر جسے ٹر ہے لیکن دین ندی کا تو پیشہ ہے نا جنہیں دین پیار کرنا ہمیشہ ہی کری رکھے گا جنہیں بندے پیار کرنا سلسلہ منقطع ہو جائے اس واسطے دل دیو ہی نبی سرکار دے دین تو جناب دے سامنے پہلا سلام دا نظرانہ پیش کرنا حفیظ جالندری رحمت اللہ یہ بندہ تج داڑی مچھ منا لیکن بچارا پہلی اپنی زندگی جڑی ہے نا جس گمراہ رہا نا اس جدوں اللہ تعالی نے اندی اکھ کھولی ہے نا پھر رویا ہے تے رو کے اس بندے نے تے سلطان قطب قطبی ایبک پرانی انارکلی وچ آپ دا دربار اے سلطان خطبی دے دربار تہ کے فروس اللہ دی بارگاہ فریاد کی یا مولا میں اپنی ساری زندگی تے تدر تباہ کر بیٹا کوئی کرم چکر ہوں مینو کو راہ دے کو ميں ترے نبيد ادين كى دی خدمت کر جا پھر اس مرد حق نے شاہ ناما اسلام لكھيا او شاہ نامہ اسلام ملدہ ہے او سجھ پھرو او بندہ برسیہ سکولان دے اٹھے جنہ برسندہ حق ہوتا ہے دوسری جلد دے اندر مسجد و مکتب انوانے پھر لگا گیا ہے وہ مکتبہ آہا پہلا زینہ تلقین بے دینی وہ سکول جڑا بےدینی دی پہلی پوڑی پھر بچارا لکھی گیا وہ ایک لمی نظم ہے اس مب نے آفر کلام حضور پاک سرکار دی دیارگاہج پیش کیتا کیا تے بندہ بڑی عجیب تبیحت درد پولیس والوں نو ایک کرنا بار خرچ فونوں فون کر دتا ہیلو جلدی پہنچو ڈاکو آ گیا پولیس پوجی ہوں بڑا بندہ سی ہو. قومی ترانہ بھی ان لکھیا پاک زمین شاید پولیس جناب ڈالا لے کے پہنچی گنا پڑیاں ہاں جی جلندری صاحب کہاں کہاں کہاں اور جان کے انہوں, انہوں خرچ کرنے بیٹھا پونڈا پونڈا چٹا لگا کہ پونڈ بہت پولیس <laughs> <laughs> <laughs> سارے بڑے خرچ ہوئے ہوں کچھ کہنے جو نہیں بھی بندہ بڑا وڈا آخر ان جناب آگ کا بدوباست کر کے ساڑھنے پایا محض ان زلیل کر خاطر کیونکہ بندہ آخری دور اپنے بڑا ہی کجور ہو کے سوچا کی دل مرضی کھیتی لگے فاروق آدم نیچو کھیتی لیا سکے سلام کے لال آمنا کال محبوبانی سلام اے آمنا کال محبوب شبانی سلام اے فخر موجودات فخر نوع انسانی سلام دل رحمانی سلام نور جگدانی قرآن سے قدم ہے زندگی کی لو ہے پیشانی قورانک سے قدم ہے زندگی کی لو ہے پیشانی پھر آنے رونق آ گئی گلزار ہستی میں تیرے آنے نک آ گئی گلزار ہستی میں شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی کے حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی سلام ہے آمنہ کے لال اے محبوب لبوب سبانی تری सूरत तेरी सीरत तेरा नक शाद तेरा जलवाओ तेरी सूरत तेरी सीरत तेरा नक शादा जलवा बसुम गुप्त गु نوازی خندہ پیشانی بسم گفتگو بندا نوازی خندہ پیشانی سلام ہے آمنا لال اے محبوب سبانی زمانہ منتظر ہے اب نئی شیراز بندی کا زمانہ منتظر ہے اب نئی شیراز بندی کا بہت کچھ ہو چکی اجزا ہے ہستی کی پریشانی بہت کچھ ہو چکی اجزا ہے ہستی کی پریشانی زمین کا گوشہ گوشہ نور سے मामूर हो जाए अखवामी जमीन का गोशा गोशा नूर से मामूर हो जाए तिरे पर तो से मिल जाए ہر ایک ذرے کوتابانی سلام آمنا کے لال محبوبانی سلام اے فخر موجودات فخر نوع انسانی سلام اے ذل رحمانی سلام اے نور یزدانی تیرانک قدم ہے زندگی کی لو ہے تیرا تیرانک قدم ہے زندگی کی لو ہے پیشانی تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی سلام ہے آمنہ کے لال ل محبوب سبانی تری سورت تری سیرت ترا تیرا جلوا تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشا تیرا جلواؤ تیری تیرا نقش تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی سلام ہے آمنہ کی لال ہے محبوب سبحانی زمانہ سر ہو تیرا ہو میرا سر ہو میرا سر ہو تیرا در ہو تمنا مختصر سی ہے مگر تم ہی دانی سبحال لا تمنا مخت سرسی ہے مگر تم ہی دانیانی سلام ہے زنجیر باطل توڑنے والے سلام آتشی زنجیر باطل توڑنے والے سلام خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے سلام آمنا کے لال ہے محبوبانی دوستان گرامی موضوع تجو ہوگی تو اس نوعیت دا موضوع کدی ساری زندگی نہیں سنیا ہو ان اللہ عزیز معاملات میں دین کی مداخلت سمجھ آ رہی نہیں اللہ تبارک و تعالی معبود برحق بے بے شک شک مابو پیدا فرمائے جنہوں کیوں مولا تالا پیدا فرمائے نے पैदा करने वाला हमेशा हर शहर का मूजद उ हो कोई पैदा कर सकता किसी शहर नहीं इस बड़ा राजमत है यह जड़े बुत पैदा होए ने ना इन पैदा होने बड़ी हिकमत हिकमत है کہ رب وہ دہولہ شریق مولا اپنی مخلوق واسطے اپنی حکومت پسند فرم کہ میں بنائیے یہ میرے ہی محکوم ہو باقی ہر کسے تو ازاد ہو من خالق دا بندہ خالق دائی غلام تے محکوم ہو گئے غلط توجہ ہو گئے اللہ تعالیٰ نو قطن گل گوارہ نہیں کہ او دی مخلوق کسے اور دے حکم دے پابند روے اور حکم دے تحت روے حتیٰ کہ او غیور رب جلہ شان ہو بندیاں دے جڑے دل بڑھائے نہیں نا اس دل وچوی او مولا تعالی آپ تو سوا کسے ہور دی حب نو پسند نہیں کرنا حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ مولا علی دی بار گاہد کی ابو جی تھو اللہ تعالی محبت ہے فرمایا ارد کی ابو جی میرے بھی ہے فرمایا پتر میرا لگتے جی گرم فرمایا پاک حسین ارد کیتی ابو جی یہ تے بڑی عجیب گل ہے ایک دل چیار کٹو <تصفح> فرمار کیبو جی یہ دسو تین بندہ آکے یا حسین کوہا یا رب نڈ کی کرو گے تصویر فرمایا پینوا گا میں رب نو تو نہیں چڈ اللہ خرد کی ابو جی مل پیار شرکت جو آ گئی اور میں آبو جی تھے دل چ میرے شفقت اور مہربانی ضرور ہے لیکن تل تو صرف مولا کا کلی یہ جواب سنیا نا فرمایا یہو جا جب کسی اہل دے ہو سکتا؟ اہل بیت کا بند ہی کوئی جواب بنا سک جا تو رب واہدہ ہلا شریف بڑا گجور بالکل غیر دی ہو با کسے دے دل چ جس وہ پسند نہیں کرتا پسند نہیں کرتا یہ آخر جانا اللہ منت اللہ بقلب سلیم قیامت کو وہ نجات پائے گا جو سلامتی والا دل لے جائے گا جس کو بے عیب دل کہتے ہیں بے عیب دل ہو جس دل چودے سوا کسی تھان ہی نہ بے عیب دل ہوں کبلا उस नुत बनाए के उधरों बुत बनाए जड़े गूंगे बहरे बोले न सुन न कुछ आख ना कोई करम कर جی نہ کسی پاس روکن جب کو لگا لگا رہے وہ گے کا گا پیا خدا یہو جہ خیا بنا کے رب سونے رکھا انہوں کے ہاتھی بندیا ہنوا کے اگ چ رکھا بندیا رکھ دتا نفس کہ ہوں ویخا میں اس خدا گونگے پسند کرد یا مینو پسند کردی کہ کی خدا بنا ہوں جڑا نا کافر وہ کیون بتا بنا کافر ہوں نفس پرست اپنی ہار پوری کرنا چاہتا ہوں ہے. دنیا سجن ال مومن و جنت ال کافر دنیا کافر دی جنت ایک جنت ہر خواہش کو پوری ہونی ہے تو کافر اپنی ہر خواہش دنیا چ پوری ہے ہن کافر کیوں بوتنو خدا نا ہے اس واسطے کہ واہ واہ چنگا گا جا خدا ہے میں کسے دے پٹھے وڈا یہ تا بھی چپے میں کسی دیا کندا ٹپا تا بھی چوپے میں اتنا لٹا تاہ چپ سود کھا تا بھی چپ لانت پھیرا تا بھی چوپ دھی مارا تا بھی چپ پوتر مارا بھی چپ زمانے دا ہر جرم کرائے بولتا نہیں تا کر کے خدا بناو ہی وہ جہا جا کسی پاس روکے ہی نہ مومن دی کھلتی ہے اک مومن نفس دے پچھے نہیں وہ آد میں میں اس نفس پیچھے نہیں چلنا او خدا بنا نو نا امر بھی کرے روکے بھی سی توجہ نہیں ان اللہ انل عن او والمنکر بے شک اللہ بے حیائی اور برائش روکتا ہے تو نہیں روک دے میں سوچتا سا بھی کا پھر یار ایڈی مت وجی اس کنجر بھائی اپنے ہاتھی مٹی دا بت بنا کے تون آ تو میرا خدا یہ حق تھی چلو تھوڑی جی جی اقل والے پسے آ بھی جائیے اکل تو آدھی مڑ یہ آخر کہ میں تیرا خدا وا کیونکہ میں تین بڑائی بیٹھا ہاں توجہ بڑا بنائی بیٹھا ہوں ہاتھ نال کی میرا نہیں رہا ہوں اصل اپنے نفس آکھ رہا ہوں ہاں اس واسطے خدا بنا ہے کہ ہے میں مینو کسے پاسے اس روکنا ہی نہیں میں جو مرضی کردو جہا خدا لبا گونگی گا جے میں پوشل مروڑاں گا میں چُک کدی ادھر رکھ دیتا کدی ادھر رکھ دیتا کدی ادھر رکھ دیتا نہ اس میں نو آکھنا کوئی حلال کھا نہ حرام دی نہ حلال دی نہ پاکی دی نہ پلیتی دی نہ غیرت دی نہ بغیرتی دی نہ عزت دی نہ بےزتی دی نہ انے کسے شیاط کو روکنا ہی نہیں کافر تاں بوت خدا بناؤندا ہے اور مومن उस रब नब बना मन जब रोकता भी ए आखदा भी ए हलाल भी दसद हराम भी दसदाकी दसद पलीती भी दसद दस इबादत भी दसदहादत भी दसद جہاد سبق بھی کرا ہے ہے حسین آ کوئی چڑائی سبق دس دپے چپے چپے تے تمتحان لینا ہے کافر ایسے زندہ خدا سے دور بھاگتا ہے خدا ہے زندہ جندو کا خدا ہے مردہ کافر مردہ خدا یہ زندہ خدا تلاش کرتا ہے وہ سمجھ آ رہی نے کوئی نہ زندہ خدا مومنا دن جا دس پارے تاں اترے نے اور جڑا بےمان بندہ بے گا نا وہ بھی یہو جہ پیر بھی یہو جا لے گا جڑا گا جا <سؤال> کھا بیٹھا رہے اتے جیتے مرضی کو لگا ہوگا رہے وہ آ کے ہم ہاں کسی کو کچھ کس نہیں کہتے ہم نے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے. <سؤال> پکی گل بیمان بندہ عالم بھی ہو جا ل جاگو ہوا دو اتوں چوک کے اتے بہا د جو مرضی سامنے پکڑو چو ایمان آ جے زندہ خدا من زندہ پیر مند آلم ہے, تو زندہ عالم مند ہے جڑا ہک آکھے ماسا پھر ویخے تڑف جا بو کبلا ہر تبجوال گل سمجھنا کفار <خصصف> <خصف> <خصف> <خصف> اللہ تعالی <دے> نبیا کیوں جھگڑا کر دے سن اور کس ویلے کرتے سن دو مقام پہ نوی دے جھوٹے خداوا دی نفی کرتے سن اور آخر سن کی عبادت نہ کرو عبادت دے لائق نہیں چڈو نو اگ لگتی سی کہ یہ سان گنگے خداوا تو کیوں چھڑا یہساؤ ہے توجہ نہیں کی گل گارت... نہیں سی قسم خدا دی کر کے آنا کی لگے ان بتانا کافر حقیقت بت واسطے نہیں لڑتا کافر اپنی خست لڑتا نبی جہاں جے خدا پا کر لے چلنگ اس خدا وا بنا جا خدا اتے بڑے بڑے حکم بھیجے گا لہذا ہوں یہ ٹکر کھاو یہ آخو سڈے خداو کے خلاف بولنا توجہ نہیں فرمائی سڈے خداو کے خلاف بولنا تو نبی دی رسالت دا اعلان ہی خلاف بولن تو ہوں توجہ نہیں فرمائی سوا لاک نبی رسول نبی دی رسالت دا اعلان ہی اور کفر خداوا دے خلاف بولن تو ہویا ہر نبی اپنی رسالت بعد اور لا الہ یہ پہلو آخ لا الہ الا اللہ دا مطلب یہ کہ کوئی معبود باطل نہیں کوئی خدا نہیں بابت دائق جنہوں فڑی کھڑے جے صرف ایک اللہ پر اجیڈے اجینیا بولو سبح سمجھ آ رہی نہیں نا حت جب اللہ دے نبی اپنی رسالت دا اعلان ہی مابوا نے باطلا کے خلاف بولن تو کرتے ہیں کافر اس مسلے در نبیا ٹکر کھے کہ تولنا تو خلاف کیوں ہے سابو ہوں کا کافر توجہ گل سمجھی کافر فر رل کے پاک نبی جنہ دی محفل ملاد پکڑے اس حبیب خدا دے ہے پہلا تے مطالبہ انہیں رکھیا سڈے خداو کے خلاف نہ بول اپنی عبادت کرنی تے کری جا ایسا کچھ روکنے آ پاسے اگر کابے لوتے ہاں تو دجے بڑے تو اللہ اللہ کری جا بر کرنا جھوٹے نے نے کو سڈیا نا نہ کچھ کہو اپنے بھی کری جا ہاں مطالبہ رکھیا نبی ٹھوکر مار میرا منسا بھی خلاف بولنا میں چپ رہا دوسرا مطالبہ رکھا ایسا ہم نے تفصیل پی ہے جن اللہ ابو جہل اور ایکن لگے چلو انج کر جے تو ساڑیاں دے خلاف بولنے ہی بولنے ہی تو ایک کامتے کر تمسح اسنا منا تمسح بے آلہتنا و ندخلو ماں کا فی دین کا تگا ساڈے جڑے بوتھ نے نا تے ہاتھ پھیر اساں تیرے دیر گے ہاتھ تو چلو کی مطلب اچھا تو لوگوں دسن جوگے اتنے ہوئیے بھی سڈے بھی کسے کام دے اے کئی بدو نہیں کسے کام دے دین ویخو نا ہاتھ تو پیار اے کون آیا ابو جہل امیہ بن خلف قالو یا محمد تعال تمس نا آ خدا نا لفی دن تو کلمہ بڑھ رہے گے؟ مسلمان سارے بڑے بڑے قرشی چودھری نواب سارے آ جان گے اللہ تبارک و تالم سدکے جاوا پاک محبوب کے معصوم पता नहीं, लानती हो किना किना जिना तेना निगाहे कर्म कर दि उस गुलाम नौदा सौ साल तो बाद मेहरे आली वर्गे न कोई नहीं फिसला सकेगा तुसा थडुआ भी देखो फिजला मनाया खड़े بڑا میںلہ ہے اللہ گلاما لفز گلام کا تن کا پتا کون گلام کا من ہوں جہاں کسی شہر اپنی مرضی نال تصرف نہ کرے اسلے نفس نفز بندے ہاں او تے میرے پیری مام شاہ ورگا جڑا وہ اپنیا مرضیا ختم کر کے ایک نبی دی شریعت کی دی مرضی ترتا ہو اپنے ارادے مکا پائے یار ارادی اس لیے وہ گلام بن جم دفزدہ مانا بڑا اور جے جی. گلام دے اپنا کچھ ہے نہیں ہوں پھر اپنی ارادے ہی ختم ہوتے نے ہو. ات اریاد کریں چاہیے اتو آخ سکا قسمت فری دوڑ قسمت فریدا۔ नारी असलू पुनल वल की तुम नकारी के वजे हो दर्दा दिमारी रो रो निभाई جگ کورے ن ملدہ نموت آ رول راول بچ رو راوے نا ملدہ نم نو <تصفح> جی بھی نام امڑی الکے جی ہر کوئی ستاوے ماہی ڑا پا نو گرج ساڑے بھی اتولتا وے نہ یار ملتا نہ موت کلندر اقبال پٹنا رویا آدھا مولا ماں شایا ن شانے تو نبو دے آ سویا اصا روس گل پیا اسا تیری شاند لائق نہیں بس تو چاہیے نسا تیری شاند لائق قابل جو کونی سا اسا ماہر پرونے ہوں سوائے رو دوں ساڈے کو نہیں دعا چا کرشا لہمدنی سونا غلام نا اپنے غلامان دا کتا چا بنا گیا میرا بابا نظام الدین اولیاء محبوب الہی باب فرید دا خلیفہ دعا منگ سی اللہ مجالنی من قلاب خدا میں اولیاء اے اللہ میں نو اپنے ولیاں دے خادمان دا کتا تے بنا چا جن لب پہچان دستو تو تجوال بولو سبح اللہ ہوں آئے کہبسا دیا لیا سڈے خداوا نات پہ چپیر اللہ د پاک نبی اے مطالبہ نہ منیا اللہ کا قرآن آیا سورت اسرا آیت نمبر تہتر چوہتر وین کا دف تینلری انل تفتر یا خدو أَن ولسبت نلکت لا ترکان شلا رکھنا کدل ہیات ود افل مما تم لا تج دو نسی ہوں مولا تالا دے تے جلال وی بھی تے بے نیازی ویکنا محبوبے خدا تے انکار فرما دیتا اللہ وہلا شریق مولا نے اپنے پاک حبیب دی امت نبی دے سبق نبق پڑھادیا آئے تتاری ورن کا دو لفتنوں کا ان الذی کہ جو اس محبوب تواڈے ال وئی کیتی اے آئے سن توانوں دے تو پھیرن واسطے تھوڑا جا پھیر لین دے تاکہ تساں ساڈے تے کوئی نہ کوئی غلط گل لا چڈ دے کہ چلو میرے خدا مینو یہ آخ دتا کہ ہاتھ ٹھہر لے تینو پھیران آئے سن میرے دین تو محبوب اساں کیونکہ تینو معصوم بنایا تینو رکھے محفوظ اگر بل فرض ہوں یہ قرآ کی بے نیازی مالک دی بے اگر بے فرض آپ ایسا کر لیتے تو بے نیاز کی آخدہ ہے میں تنوع اذاب بے فل ہیا دنیا دی زندگی تے آخرت دی زندگی دو چ دگنا تھو ملا تا جدو لکا لسور تیرا پھر کوئی مددگار حبیبا نہ ہوں ہوں محبوب خدا نے معصوم ممکن ہی نہیں ہونا تو کہ کافراں کا کوئی مطالبہ رب دا حبیب مل لو رب وہ لا شریق مولا ہوں روئے سخن کی نبی ال سمجھایا نبی دارسان خبردار میرے نبی دارسوں بعد چوڑ والے کافر تے مطالبہ میں یہ پھر نہیں ویخنا کہ تُو کلمہ کیدا پڑھنا ہے میںیکھا گا تم کدے کی جائی فرمائی اس آیت پاک رب اپنی بے نیازی اور جلال کمال ظاہر کہ دگنا عذاب دیا گا دگنا اس جڑا سڈے دین چ باہر کسی شہر ملاوٹ کرے گا توجہ نہیں فرمائی دی ملاوٹ کرے گا ہن توجہ نال گل سمجھنا میں سدقے جاوا پاک نبی تو آپ سرکار سفید کار فرمایا کافر ایک نہ مننی آخیا جے ہوں اس گل بھی نہیں نہ ہوں تے پھر لڑائی جے ہاتھ بھی نہیں نہ پھیرنا پھر نا تے فیر، فیر لڑائی تدینے تا کے تاج دار مکا چڈیا مدینے وال ہجرت فرمائی صحابہ کرام وطن چڈنے پائے کدو جدو کافرہ کیا چلو اور نہیں تھے ہاتھ پھیر لیں پھیر لے تو تجلی فرمائی لیکن نبی سید الانبیاء ایک گالونا دی مانی نہیں کفریں کفر کفر نبی تو کیویں ہوئے معصوم سن مکہ چھڈیا لیکن مطالبہ بولو چا مطالبہ نہیں منیاں منیا ان دی کوئی گل تسلیم نئی نئی کی گال یہ, گال نہیں کیتی اس گل ہجرت آئی ہے اس گلے پھر بیاسی جنگ ہوئی نے سمجھ آ رہی نے کوئی نہ یہ پہلی شہ کی مابوا نے باطلا دے خلاف بولنا ایک مطالبہ ہوں کافر بھی سڈے خداوا خلاف تا نہ بول اسی جو مرضی کریے ایک کے دوسرا ہوں میرا موضوع جڑا آ گیا نا کی موضوع بنایا ساملات دین دی مداخلت اللہ دے نبی جن بھی آئے نا وہ ہوں رب دلیفے جلا شاہ نو دے خلیفے مولا تلا انسان دے اتے اپنی حکومت ہے انسان نوم جیون تو لے کے تے مرن تک رب سونا اپنا پابند رکھنا پسند کردہ ٹھیک ہے آہ آہ آہ نا سان رب فرماندائی آئیوہ الذین آمن و دخلوں فی السلم کافہ اے ایمان والے ہو اسلام جو پورے پورے داخل ہو جاؤو پورے پورے اسلام دے وچا جاؤو ولا تتبعوں خطوات الشیطان تے شیطان دے نقشان دیج قدمان دی پیر بھی نہ کرو کی مطلب شیطان والے دے قدمان تے نہ چلیا جے کیونکہ شیطان دے نقشتے ہے ہی نہیں شیطان قدوں پیر لاندہ ہے کسے جگہ تے قدوں شیطان سامنے آ آکے کوئی برائی کردہ ہے شیطان کافراتوں کراندہ ہے رب سنے در سے کافران دے کم شیطانی نے انہوں دے پچھے نہ چلے جے اپنے دین دی پورے پورے داخل ہو جایا جے ٹھیک ہے نا آلاللہ! اے مولا دا قرآن ہے کہ بول سباہ شیتان یہ پسند ہے رب سونے دے مقابلے میں مابد تجو جگیا ڈوریا نا رکھوایا ہوا ایک تو نبی ان خلاف نہ مومنوں دے خلاف نہ بولنا انسرا شیتان کا مطالبہ یہ ہوتا ہوے شیتان کی مرضی اے وے شیطان کی خواہش منصوبہ اے وے ج بولتے بھی ہیں نا تو کرن اپنے زندگی کے معاملات خدا من اتے من میری تے عبادت رب بھی کر لیا کر مطالبہ وہ آتا ہے چلو یہ خلاف بول دے وی ہن بولن ٹھیک ہے بابو دا خلاف بولن لیکن دین نو زندگی دے معاملات حکومت کارو بارت معاشرت لین دین وچ ورتاو وچ قطن نہ ہوے میری مرضی تے, تے چ ہاں جے, جے شیطان کی این گل منی جاوے نا تے نک تک راضی ہو جیجہ لہ جے مسیت تک آ جاند. اکھن بازار کچہری بار سارا کچھ میرا ایک مسیت رب دی جی امی ایک وانڈ کر لے تو سونے تے تہاگ ہے یہ مطالبہ شیطان کافران تو پھر فر ہے کہ جی ادے نہیں ادرو فسا لو لے آنا یہ تو نہی یہ آخر ہوں ساری رب تھوڑی جی کوئی ساری بھی تے چلنی چاہیے یہ شیتان آخر ہوں کیونکہ شیطان یہ ہے باطل باطل گوارا ہے حق نہ رلنا हक नवारा नहीं बातल नलना तवजो नहीं फुरमाई हां हक कभी गवारा नहीं करता दुध नवारा नहीं पेशाब ना रलना पेशाब न गवारा दुध नलना उन्हों पता मैं रलागा तो इंदा ही पठा गावा पेशाब जो रल जाए दुध नाटा कह दुद्ध का बातल ना है मैं इना <laughs> सारा भी रल गया ना کونڈا میں کرنا ہے اس میرا کی کرنا ہے میں پہلو ہی پٹھا میں بہ دینا ہے باطل شرکت گوارا کردہ یا نو نوارا ہے کہ رب دی بھی چلے میری بھی لیکن رب نوارا نہیں کہ شیطان بھی چلے وہ آد اقبال کلندر بیان کی گل کلندر لاہور ہی فرماندہ باطل دوئی پسند ہے حقلا شری ہے باطل دئی پسند ہے حقلا شریک ہے باتل دئی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت شرکت میاں نئے حق کو باطل نہ کر قبول ری دیا بول سب اقبال باطل تو شرکت کو گوارا کرتا ہے حق نہیں کر سکتا توجہ نہیں فرمائی ہوں سنو یہ مطالبہ کافران کا کہ نماز پڑھ رب رب کر لیکن دنیا دے معاملات دین نو دخل نہ دے ادھر اثا آزادا تو اپنی اللہ اللہ کری رکھ سڈے دنیاوی کما دین نہ لیا بھی اتر سان کوئی پابندی گوارا نہیں ہوں اے ہن کافر دا مطالبہ اللہ دے قرآن نال ثابت کرنا Nah, nah, بولو چار اللہ تو مطالبہ نہیں رکھتے میں کاپر کی گل کرنا سورت ہیت نمبر ستاسی کنسی سورت ہود اس واستے پردنا مولی گل اعتبار نہیں ہوں آپ قرآن جا کے کھولیا جیت آیت نمبر ستاسی کھولیا جی حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام اللہ نبی سن دی قوم دے کرتوت سن خاص کی وہ ناپ ڈنڈی مار دے سن کاروبار جدو کرنا گٹ گھاٹ ناپنے ناپنا تے پورا دینا تو تو کرتوت کیتی حضرت سیدنا شہیب علیہ السلام شہر مدین مدی آئے رب کی طرف اعلان لے کے آئے ہدایت کا پیغام لے کے آئے کی وائل مدی نا خوم شہ کالا قوم احبد اللہ من پرست سن جہے خداوا منگے سن گاٹ تولن تو نہیں روک دے وہ نہ دے سن گٹ تولن تو نہ گاٹ نہ کو حضرت سعیب علیہ سلام نے آ کے فرمایا وہ قوم میری اے خدا چھو ال مکیا لا ول میزان تین ناپ تول گاٹ نہ کرو انی بے خیر اخافا بن موسی میں ایسے وے نا پیا بڑی اچھی حالت کیا مطلب دنیا دی ہر شاید تے کو خبردار میری قوم میں ڈرنا وا پیا کدرے آزاب نہ تنو رب دے بڑا عذاب دا, دا دن تو پڑے اس واسطے چڈ توجہ فرمائی جدو حضرت علیہ السلام میں نسیحت کی قوم نٹ تولن سے گاٹ ناپن تو روکیا قوم اگوں کی جواب دیتا آ تو کا کالو یا لگے اے شعیب اصلا تو کا تا من تر کا ما یا بد آ با افی اموالی مرشی رول سبحان اللہ ہوں قوم کہ جہی تماز پڑھنا وے جہی تبادت کرنا وے کیا وہ تین آخ دیے کہ اسا اپنے خداوان چڈ دئیے تیری وہ نماز آخ دیے تینوں آندی کہ انہوں آخ یہ اپنے خداو نڈ دین اساں اپنے مال دے اندر جو اپنی مرضی پہ کرنے کیا تیری نماز روکتی ہے کہ دے مطابق اپنے تصرف نہ کریے اپنے مال چ جو مرضی اصا کریے نماز علہ ساڈا کاروبار علہدہ نماز پڑھی جا اساں ادھر اپنی عبادت خداوا کی کرنے اسان کاروبار اپنی مرضی دے مطابق شعیب تیری نماز سڈے کام چ دخل نہ دے سڈے کام چ دخل نہ دے ترو نماز پڑھ کے فارغ ہونا سانوا نے گھاٹ نہ تولو شرم کرو پورا تولو شرم کرو پورا نہ کیا تیری نماز سڈے کاروبار مداخلت کر دیے کیا یہ آخری دیئے کیا سان کاروبار اپنے مال دے اندر اپنی مرضی نہ کریے تیرے رب کی مرضی کریے معلوم ہوا کا اللہ الہ نبیا نو دے سن کہ نماز پڑھ یہو جی پڑھ جہی سڈے کاروبار مداخلت نکرے اللہ دے نبی آ جاب دے سن ان سلا تنہا اناشا بول سبحان ل بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اللہ توجہ نہیں فرمائی ہوں گل سمجھنا اللہ دے کافر نافر دے سن نماز پڑھ پھر لیکن سڈے مال دے اندر سخلی نہیں ہونی چاہیے اے چنگی تری نماز اے جی آ حرام نہ کھاؤ نماز دارکھ اے دنیا داری ہے او دنیاداری کاروبار او عبادت عبادت کری جا جڑی کرنا لیکن سلام پھیر کے سڈے خلاف سڈے کاروبار کے خلاف نہ بول تبجو نہیں فرمائی نماز پڑھنے بعد سڈے کاروبار دلاف نہ بول او مرضی کریے سان کچھ نہ کہ نماز علحدہ سڈا کاروبار علحدہ یہ دو کم کافرانگ لے سن کیڑے کیڑے ایک دے, دے خلاف بولنا انفر دے دے خلاف بولنا دوسرا انوبار دے دیخل دے کرنا ندیا دے اس واسطے وہ کافر دشمن بنتے سن نبی سرور نتنیا مشکلات آئی قسم خدا دی صرف ان دول کے خلاف بولنے فرمائی مادلوں کے خلاف بولن پہ دوسرا زندگی کے کاروبار کو نبی کے دین میں رنگنے پر مشکلات آیا, کافر اٹھ کھلوتے ہیں اے ادرو ادھر دے خلاف بھی سڈے بول د ادھر کاروبار بھی رب دی مرضی دے مطابق کرو یہ ہویا کاروبار نہیں ساڈے کول ن نبی سونے دی گل صرف نماز پڑھ دی سو لے آبو جال مسلے ڈال نماز پڑھ لال تھی پڑھی جا اسان بھی پڑھی ذرا توجہ نال بول سباہ भाल दो गए लगी, लगी मैं सोचिया यार कमाल सानू मौलविया मसीत नहीं छड़नी पीह साल बैठे तवजोरी रू आस्थाना नहीं छना पौ सौ साल उठा नबीर सोने त्रेवी साल मक्का भी छड़ना पिया मदी जगह जगह ताबा पे शहीद होंगे ने कभी जगा पत्थर पे पेंदे ने माजरा की तू नहीं सोचे کیا سڈے اخلاق نبی دے اخلاق تو آلہ دے؟ کیا ساری شکل سونی حبیب خدا دا حسل بھی ویخیا کافرا لیکن جب نبی انہوں دے زندگی کے دے کاروبار دے اتنے لائیاں پابندیاں خبردار تھوڑا نکاح شادی بھی ہوب دی مرضی دے مطابق ہوکان ہو, ہو مرضی مطابق ہوڈے کرز ہو خریدو فروخت ہون دین ہومام معاملات ہوئی حکومت ہو وی. ساری کی ساری رب کی مرضی دے مطابق دے دے حکم دے مطابق جدوے نے ہوئے جدو یہ گل آئیے کافر نے ویخیا نت لگا نت اٹھ پائے اور سن میرے پاک نبی صحابہ جد مدی منورا دے اندر کر لگے نے نبی دا ایک صحابی بھی اٹھ کھلوتا فرمایا ہوئے آب پتا جے جی جڑے جی جی ہاتھ ہاتھ دیں پہ جی آپ چوری والے مجموع نبی دا یار آخ د پتات کرتے پے جے نا تو نبی سب صحابی ہاتھ اشارہ کر کے نا ہاتھ نہ لگے نا سر اتر گے سوچ لو پہلو انا احد کیتا کہ نبی سونا جو فرماوے گا سر بھی اتارا رجند بولو سبحان اللہ اور نبی صاحب بھی آشارہ کیوں دے سن جس بادشاہ نبی دی شریعت مطابق چل نے اپنیا فوجا لانیا جنگا کربانیاں دنیا پڑ گیا میرے پاک نبی دارہ پھر لے ید ہیرا کل تمام دینا نبی دے دیننو غالب کرن دی خاطر قربانیاں دیا اگر نبی دے دیننو خالی مسجد رکھنا مقصود ہوں نہ بیاسی جنگا ہوں نا مکے چو نبی نکلتے سرکار عالم صلی اللہ تعالی صحابہ کوئی قربانیا نہ دے نہ حضرت امام حسین بہتر نہیں فرمائی جے خالی مسجد تک دین نو رکھنا ہوں کسے کافر دشمن نہیں سی ہونا قسم خدا کی کرکیا نام اللہ اللہ ابو جہل دے دے دور کئی آخر والے ہیں سن کیوں ابو جہل انہوں لال نہیں لڑتا اس واسطے کہ اللہ اللہ سی لا الہ الاحال نہیں سی لا لال نہیں جدو لا علا سب کا لگا ہوں باطل مٹھی اچھا گیا سنگی گھٹی چڑ پی گئی کام خراب ہے اٹھے کافر دوسرا جب دین نبی معاملات معاملہ تاوڑ لگا پوسلے اٹھے نے مشکلات کے پہال ٹوٹ پے کلندر اقبال ان مشکلات دے نگاہ جو رکھی ہے نا اتھے اقبال آخد ہے کوئی نہنورے تو برف روزمرا بنورے تو برف روزم نگاہ رہا کہ پینم و مہرو بہرا چوئم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا لاہرا اقبال اندر رسول اللہ میں جناب دے نور مبارک تو اپنی اکھ روشن کی سکول <تصفيق> <تصفح> تو نہیں <تصفح> یا رسول اللہ میں جناب دے نور تو اپنی اکھ روشن کی میں <تصفح> <تصفح> <تصفح> اسی وجہ سے میروں ماں کو دیکھ رہا ہوں یا رسول اللہ جب میں کہتا ہوں لا الہ تو کانپنے لگ جاتا ہوں تو میں لا الہ دی گربا لائی ہونے میں پیر بھی کٹھے ہوں تو مریض بھی کر میں لا الہ آخنا بلرزم کمبن لگ پینا کہ دانا مشکلات لا الہ را الا مین لا الہ الاحے مشکلات دا پتہ ہے بھی یہ کام اور جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں بلرزم میں چبن لگ پہنا کیوں میں نے وا کہ مشکلات نے کہ دے خلاف بولنے توجہ نہیں فرمائی مینو ایک انداز چشتی اگریزاں چیزاں استعمال کرنا دے خلاف بولنا میں hey. آخر میں بولنا تولن پسند نہیں کرنا آدھا نہیں میں کافر یار کیوں میں مسلمان چار فرد نے ایک کوفر خلاف دل چ نفرت دوسرا کوفر خلاف چلنا دے خلاف. کافران خلاف تیسرا دے خلاف بولنا چوتھا کافران دے نال لڑنا یہ چار فرد نے جہے دل چ نفرت کافران دے خلاف مک جائے وہ مرتب ہو ج کوفر دے خلاف نفرت نہ رہے ایمانو و کفر دے خلاف چلنے پسند نہ کرے دے خلاف چلنے پسند نہ کرے تا ایمانو ایمان و میرا پاک نبی اس حد تک خلاف چلتے سن شاید. کہ میرے آک امامدار ہفتے دے اتوار دا روزہ رکھتے سن پوچھے حضور ہفتے اتوار کا روزہ کیوں رکھتے ہو مسندی ماں محمد بن ہمبل کی حدیش آپ نے فرمایا یہ مشرقان عید کی مطلب ہفتہ یہودار عیسائی کا توجہ نہیں فرمائی ہوں توجہ گل سمجھی فرمایا یہ مشرقان عید دے اور میں محمد ان کی مخالفت کو پسند کرتا ہوں کی مطلب وہ اس دن دا جو دن نے کھانے چردے نے تو میں جس دن وہ کاندے نے میں منہ بند کر لیں اور سن سید نام فاروق کے مصطفیٰ مستفا مدرسے کا خاص خاص تیار ہوا شنگرد آپ سرکار نے صاحب کٹھا فرمایا یار اسی قوم جو وکری تاریخ ساری وکھری ہونی السلام دی سال سلام چل دی پئی لیکن اصا قوم جدو سلبے آدھی ساری تاریخ بھی علاحدہ ہونی چاہیے تاریخ تک غیر گوارا پھر کی ہوا ہر مشورہ ہوا بھی کہڑی تاریخ رکھیے مولا علی مشکل کشا بھی سن کسے آخر نوی سرکار کا وسال کا دن رکھیے انہوں نے آخر یار کیوں کام تازہ کریے کسے آخیا جدو مکا چڈ مدینے والے اے مشورہ دا پاک الی پھر اشارہ بھی کھڈیا قرآن ابالے یو سورت تبا پہلا دن جس دن نبی دی مسجد دی بنیاد رکھتی گئی اے دن تاریخ کا رکھا جائے نبی سرکار دے یارہ مشورہ کر تاریخ اپنی رکھی جنو سن ہجری آخر نے جے دے سال دا آغاز محرم دے مہینے تو آتا ہے کس مہینے تو محرم, محرم سام تو پتہ نہیں ہونا اسا قوم بکری تاریخ ہے <متابع> مخالفت کہ نہیں ذرا بولو جا اس حد تک خلاف چلے کہ <متابع> <متابع> تاریخ تک دوبارہ نہ <متابع> کیتی معلوم ہوا خلاف چلنا بھی فرض فرض کافران دے خلاف بولنا بھی سوا لاک نبی بولے نے سوا لاک صحابہ بولے آلے بینت بولے ہر زمانے دا ولی بولی چار کتاباں کف کافر دے خلاف بولی میں کیا کبلا ہوں چار فرد نے نفرت بھی دلچ رکھنی ہے چلنا بھی بولنا بھی تاقت ہونا بھی ایمان دسو جہاد مسلمانہ تے فرض ہے کہ کوئی نہ میں وہ مونج کٹی چی رب تے لڑنا فرد کی کڑا توں بولنا نہیں دینا تو مجھے نہیں بولنا بولنا نہیں پہ دینا پر گلس میں ایک مثال دینا ساری مثال وہ بنی رڑے قوم رلے ساری اپنی قومیت خوش ختم ہو گیا قسم خدا کی کرکے ایڈی وڈی امت سی مستفا کریم کی سیا آ چک کے پیشاب کی بالٹی چا دو تے تو ضرور جائے گا دو بالٹیاں بن جائے گا پر ہواب ہی ہوگی ابے ضرور ہاں ہاں جی مگر پیشاب رل کے ودے ہوں میں ایک مثال تین سمجھا بل جمع کرانا سی بل ایک سی بندہ ایک سی بڑھی ایک سی خسرا بل <laughs> <laughs> <laughs> دتا ہونا, بندے نو بھی تو جا جمع کرایا بینک آخیا بھی میں جگہ لائن بڑی لمبی ہونی ہے بیبی نیچ دو لےڈی نیچ دو لےڈی اتے چیتی سنی لےڈی کہی <laughs> نا <laughs> تے میرے واسطے اتے خلونا اوکھا تسی خرے نا خسرا گیا بل لے کے بینک دے کولوں دی واپس آ گیا ہوں اگلے پوچھا خیر بل جمع کرائے کوئی نہ اس آخیا کوئی نہ انہیں کیوں اس آخیا لینا سن دو ایک سی دی ایک سی بڑھیا خوڑیاں کی خسریا دی لہر ہی کون سی میں پہچان او بہلیا آپ جو بنے نہ خسرے وہ سا پوری دنیا چ لیکیا دی لہن یا یہودیاں لکھاندی لسلمان یہ لائن نظر آدھی یہودیاں دی کدی سکھان دی اور عیسائی اپنی لینک گل سمجھا نے لائن نہیں نہ اپنی لائن ہے ہی کونی لائن ہوں تو چھٹی تک بھی نہیں ریتی کبھی ہفتہ چھٹی ہے کدی اتوار چھٹی ہے تو جس قوم کی چھٹی تک آخری پوڑی وہ بھی نہ رہی تو تھلے کی روی توجہ نہیں فرمائی ہالے بھی آنکھ دے آخ اگریزوں مسلمان کرنا پوے تو پھر انگلیش نہ پڑھتے تو مسلمان کہتے کرتے جی اس تعلیم نال مسلمان کافرہ ہونا نا کہ کافر کبھی پیسہ نہ لا کیا پیسہ اس واسطے لاؤنا سی ہونا بھی اسان مک جائیے تھی ود جاؤ <laughs> <شاک laughs> تو سڈیا لگو शी पैसा ला शियान भाबी लाभी वजन जूदी पैसा ला मुसलमान वन आा हा वाह बुद्धू समझे जे बदर थानू नचा वो करोड़ों अरबा रुपए डालर सट्टी आई आगे तसलमान करो सब انگل پڑھو ہمیں مسلمان کرو مجھ کٹی کٹیچ گئی اس قوم دی پتکا نہیں بچیا پیا ہوں میں تم دسا تین دنیا دے معاملات داخل کرنے واسطے مشکلات آئی نے دین نو خالی جے جا رکھیا جاندہ مصدب تک تے بزار اچھی کفر ہندہ کچہریان اچھ کفر ہندہ کاروبار اچھ کفر ہندہ شادی ویام اچھ کفر ہندہ بادشام اچھ کفر ہندہ فوجہ اچھ کفر چلدہ اگر ہر پاسے کفر دے قانون نظام دی جازت ہندی گل آس دی دین دی صرف مسجد اور نماز عبادت دیتا مین کسم خدا دی یو ہیرہ الگ دین کلے کدی قرآن چ نہ آن ہمیشہ مسجد دیوش، مسجد دیوش، وہ نظام گال جا بازار چوجو نہیں فرمائی میں اگلے دن ایک شخص کہشتی صاحبان تاشرے کے خلاف بولنا مولری نہیں وسیطان چ کرتے آم منہ کلم آیا جواب دتا मैख्या बेवकूफा जड़ा मस्जिद पलीती आई गई ना एजार थाने कचहरी त मुल्त की पलीती का नतीजा जो फुरमाई आदा किमें मैख्या बाहर होवे कोफर निदान بے گیر بے حیائی دا نظام مسجد بنار وانگو پلیت ہو دی شریعت دا نظام بازار بھی مسجد وانگو باق بن نہ حضرت سی داروق آزم بادشاہ بنے ایڈا پاک بنیا حضرت فاروق کے آزم نشیا گیا جناب دسو موت کس حال پسند کرو گے توجہ نہیں فرمائی میری گل کس حال پسند کرے گا سڈا نات خون دا ہے میں موت آوے مدینے مراں منجی موڈے توے تو گلیاں پھر ای کوئی آخ ہے مینو موت آئے لندن کے بازار اتو خیر جہی روح وہی تلب تسان ترسانیا سانو مسجد موت آئی کوئی آدھے نماز پڑھن نہ چاہیے لب جی بہت مسیح آئے ہوں آدھے مسیح نتھو بات اتے ہی مر جی تسا مسجد حضرت فاروق کے آزم تو پوچھا کہ اب موت کس حالت پسند کرو گے فرمایا میں اپنے گھر والوں واسطے بازاروں سوا لینا ہوں کہ اس لیے موت آ گئی اپنے گھر والوں واسطے بازار تو سوا لے رہا ہوں اس بازار دوت آئے میں حران کہ بازار چزار نیڑی تھان گرنے پھر پتہ لگا چلیا کہ تیرے میرے بازار دی گل نہیں نبی شریعت کے بازار دی گل نہیں جب نبی شریت دے مطابق बाजार कारोबार हो वे। सौदा लैण वाला भी शरीय समझी बैठा हो शरीयत समझी बैठा हो वे। सौदा लैना के देना दोनों इज इबादत ने जिमें हज बै तुला इबादत है ہوں اس حال موت عمر بن خطاب پہ منگدے نہیں معلوم ہویا ان لوگ بازار نی مسجد واگ پاک کر چھوڑیا چھوڑے بازار جب بازار چو نہ گند نہ حرام نہ حلال نہ گیرترتی کوئی تمیز نہ کتے بلیاں واگوں کھانا پینا وید شروع ہو چار پاس نام دیا کڑی ہو پھر مسیت بھی پاک نہیں رہی سیا آ دے چارے پاسے اگ لگ جائے نا تے دے تیلے تو فرمائی ایمانس جو چارے پاسو اگ لگ جائے ویچ والے تیلے بچنگ باہر توجہ نہیں فرمائی اللہ میں اکبال انگریزوں دا کا دا کا نظام معاشرت دا انگریزی تحزیب اور تعلیم آتا ایڈی وی پلیت جبریل آئے تو انگلیس بن جات کمال اس استارا اقبال ادا کیا آدھا لانتی نظام انگریز بڑھایا ہے جبریل آئے نا ویچ سکول دے وہ بھی ملیس بن کے نکلے گا کی مطلب کہ جانا مرضی نیک پاک ہوا پلیت ہو کے باہر جاوے گا جو کہ ہو سکتا ہے گٹل چ بندہ گوٹا مارے آخ ہوں میں پاک ٹرالا بنا بریک سائیکل بھی ہوگی بریک کی بنفی وہ مرے کو فکیر آدھے وہ آدھا ہوئے ٹرالا بنا بریک ہوگی سائکل کی بریک ہوا مسلا ملے مکالا ایک ماول بھی حاکم بھی دلیاں دا سردار ہوگی جاڈو تھڈو کے نکر نہیں ویچ سکتے دکھا جائے کرو चौवी घंटे चकले सामने जगह जगह सिना की दावत होल भी निकले रख अख फेरे ए ए करे इधर हर पास सिना की दावत हो कि नजर आवे پہلا قسم خدا دی کمی دے سن ہوں ولیا کے گھر ہے کہ نہیں ایمان دسو چوراں دے گھر ولی تو سن فیض سی نبی شریعت دفر ہاں میرا پا کلی مشکل کشا آپ دا دور خلافت سی چور دے ہتھ کٹن دا حکم جاری ہو جائے چور ہاتھ کٹا کے آ رہا سی میرے پا کلی ویخ آؤ چور خوش خوش لگا پا کلی نے فرمایا ہوں, ہاتھ کٹائی نالے خوش ہوا ہونا ارد کردہ لج پا ل مجرم ضرور سا پر خوشی اس گل کی میرے تو نبی شریعت کا حکم سے چل گیا ہوئے میرے پا کلی نے فرمایا دل راضی باندھ رکھیا اتنے کپڑا پایا ہاتھ جوڑ چھایا فرمایا دی شریت راضی ہویاں میں اصل تینوں ہاتھ دوبارہ دے جوڑنے میرا بول چا اللہ قسم خدا دی کر کے آنا نہ جدو معاملات لینا تعلیم بھی دین دی, دین دی. کاروبار دین دا. فیصلہ دین دا معاشرت سیاست دین, دی. دین دی حکومت دین دی سارے کم جدو دین چ رنگے پھر مشکلات آدیوں نبی سرکار دین خالی مسجد واسطے نہیں خالی ممبر واسطے نہیں ہزور دین خالی مسلے واسطے نہیں بازار واسطے بھی تاجر واسطے بھی ہے مولوی واسطے بھی ہے پیر واسطے بھی ہے ہاکم واسطے بھی ہے واسطے بھی ہے کسم خدا دی میرا پاک نبی ब्यासी जंगा लड़िया ने अपने दीन हर हर घर के उलब करना सी मेरा बोलता सुबह मेरे मदनी सरकार ने एक ही समझना है जे खाली मस्जिद तक गल आती कोई मुश्किल नहीं सी आनी कोई मदी मक्ा नहीं थी छड़ना पैना कोई जंग नहीं सी आनी قسم خدا دی کر کے آنا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ معاملات سدھے کرن آئے میرے پاک نبی آج تی سپارے کلام للوڈیا ونڈ جے میں بننے ونڈی بن دیں بننے ونڈی کھڑے نے میں وہبیا نو ویخ وہ قرآن چو آیا تبھی کھڑے نے جڑی آیات بہلاف آئی تھپی آمنا نہیں اونا او پڑی رکھیا میں شل دی شان دیا آیات چنی کھڑے انجوید اللہ کمر ویو تو ہی تم تو تیرا مجھ دے کھڑے آیا تا اللہ دلیا بھی شان اللہ دیکھی اللہ, ما اللہ سچا نہ رل جا میںالمتی یجماؤن میں اللہ موج کٹی چب تی سپارے کلام اتار کو خطا کر بیٹھا نوز بلا رب سونے جن چار آیاتیں لبنیا سورے قرآن نو لکا بیٹھے نا. مجال اے میں کوئی جرم نہیں کرتا ہاں کام میرے ہے اللہ کی مہربانی بھی قرآن دی گل جڑی سامنے آوے میں سنا چھڈنا اپ خلافران خلاف جی خلاف بربائی آ بڑا واٹا گنا ہے اپنے خفا بج سے بیگان نے بھی نہ خوش حوانس اس ویلے کافر اگ لو کہ تے بابو دان کاتلا کے خلاف کیوں بولنا ہے؟ نمبر ایک نمبر دو دھات سولن حرام ہے ناپن دھات حرام ہے فلانا کام حرام ہے فلانا کام حرام ہے یہ سارے دنیا دے معاملات معاملہ تجربے واسطے حرام لال پھر ہے نماز پڑھ اپنی ایک پاس لال نہ کرفر نے آخیا نبیا حضرت سوائب نو بھی قوم آخیا سیدیا سرکار مشرق کے کافر یہود آخیا اللہ کسی مننی ایک وحدہ حولا شریک تی مردی پوری فرمائی ہوں توجہ گل سمجھی میں سمیٹ کے گل لے آئی وقت دنیا فتنہ سب تو وڈا جتھوں پیدا ہوتا ہے وہ یہودیاں یہود فتنوں کا مرکز ہے ہٹلر کہتا تھا عیسائی کہ اگر کہیں فتنہ نظر آئے تو سمجھنا اس کے پیچھے چھوٹے سے چھوٹے یہودی کا ہاتھ ضرور ہوگا جنہیں دھرتی کے اتنے ابلیس ویکھنا ہو یہود نو لگا مہاتیر محمد ملشیاد کی ہاں میں مونج کٹی چی مولویاں پہلے نمبر تو دو قوم گے ایک قوم کافر ایک مسلم اسلام آدھا دو ہی قوم نے ایک کافر ایک مسلم اچھا انڈ پی میں کبلا اقوام کر بڑھائی آگریزا میں کیا اقوام جمع قوم کی کہ میں آن کنیا قوما اتے کٹیاں آخ ایک سو سٹھ ملک نے ہر ملک وکری قومی میں کیا لانتی ایک سو سٹھ قوم بنائی کلے نے اسان دو بنائی کافر ایک مسلم رونا پیا اور چنگا ہے ہر ملک نو نکری قوم آخیا نوید دین ہر ملک نو نہیں آتا مسلم ایک قوم ہے کافر ایک قوم ہے توجہ نہیں فرمائی ہوں اقوام نے متاحدہ بنا کے پوری دنیا کے فتنیا دے جال پا دیتے کس طرح اج خاص فتنا ان کی چل رہا ہے وہ آدھے نے نماز تمہاری مسجد جو ہے نا مسجد اے ضرور تمہاری ہو تمہارے دین کی با... تمہارے دین کی نماز عبادت ادھر ہو لیکن جے جی تسا آخو نا بار بازار قانون فوج سارا کچھ ہووے اسلام ہو خبردار ایتھے مرضی ہووے گی ساری جب ایتھے ساڈی ہو مسیح سے بھی ساری جی اس لیے مرضی سپیر بند جے سر مرضی سفی کر بند جے سر مرضی مسیت بند دو جو لڑ پسیت ہی بند کا ڈلہ گھر بند سڑکے جا اس فیصلے کرتی قسم خدا بھی کر کے آنا فتنا پہ چلتا کافران کا کہ دین معاملات میں نہ ہو آخر سیاست کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے دین کا سیاست سے کیا تعلق ہے مولو جی مینو ایک بار سے بیٹھا تو آدھا صاحب کو مفیت ویخیا کرو ہر تھان جوڑ جڑ جی میں پتر پتر میںسجارے اللہ میں کہے باقی دنیا شیتان مراد آسان دے آیا ساری خدائی رب دمان دسو یہ ساری خدائی رب دی شریق ہے ساری خدائی اچھا وہ چودھری دربا ہو مربے چودھری رکھبا ہو ہر نکڑ سے کھلو کے اپنی گال کرے رب سونے کی دھرتی ہو گل صرف جڑا لفل بول دئیمان کسم خدا جامن ہو آل سا یہ ساری دھرتی سڈے رب دیس جتے بیٹھے اندر فضل بیٹھے آب مسیح بول بازار بول فا بول،, بول تیرا فرض جا تا فرض بنتا اتنے گل اتیفا سناوا مینو ایک چشتی میں یار تچیاں گلا کرنا, کرنا پر موب بھی دوسرے نہیں کرتے میں کیوں آخ ڈر لاہور کی گل ہے میں لاہور بندہ تکریر سونے لگا گلے ٹھیک نے ہے پر دوسرے نی کر دیکھ کیوں آردے نے سب بڑے بےمان نے سڈے تو ڈردی میں اچھا تک ڈرتے ہیں وہ دین کی گل نہیں کرتے ہاں میں کیا وہ تو ہو گیا بائیمان جنہ تو ڈر کے مولوی دین کی گل نہ کرے وڈے وہ کئی منڈی پائی ہوئی ہے نا افسوس کیا زندہ قوم کا یہی حال ہوتا ہے توجہ نہیں فرمائی میری گل میں دس میں ایک رائنڈ والی جماعت والے لگے ہم تبلیغ کرتے ہیں میں آ جی کیڑی نماز والی آؤ نماز پڑھے کہ آ میں اتریا تبلیغ نہیں یہ تبلیغ ہی نہیں کیوں میں آ تبلیغ تو مانا آن پہنچی شاید پہنچا ساری قوم پتا تبلی نماز ہر پر ایمان دسو کسی جت نو آخو یہ نماز فرد بالکل فرد گل کرنا ای نہیں میں کیا ملا جی تبلیغ میں دسنا کر ترا تیر میں چکاں گا کی میں آ تبلیغ کر دے قانون خلاف تبلیغ کر دی تعلیم خلاف تبلیغ کر دی تہذیب دے خلاف میں بسترا چکنا مینو ہے یہ تبلیغ کرنی کرن ہے <تصفح> میرے اپنے دوالے ہو تو کی پیان پوپس میں مبلغ یورپ ہوں یورپ میں تبلیغ کرنے جاتا ہوں میں آخر واہ ہاں جی یورپ میں تبلیغ کروں گا جی جی جی میں کہ انترا کسی نو جاب بے وقوف بنا تو مینو کی پیا چارنا ہے یہ اللہ سونے این سمجھ نہیں دتی میں پتر اگریزوں دے ملک دا قانون ہے دے پورے یورپ دا کہ اگر کسے نے کسے باپ نے اپنی بیٹی نو زنا بدکاری جانور یا کسی نا کر دی اس تو روکیا کو تو اتوں دا قانون دو سال قید ہوں باپ ہاں میں چیلنج کرنا بہت اچھے میں اخبار نہیں پڑھتا میں ٹی وی نہیں ویکتا میں ریڈیو نہیں سنتا میں کوئی شیطانی کام اے نہیں کرتا اللہ کی مہربانی لیکن لیا کے میرے سامنے بٹھاؤ میرے نال اس مسئلے دینا کے دوتے مسائل دے متعلق دنیا دبروں دے متعلق کوئی گفتگو کرے اگر چشتی نو گرا جائے تو میں نیو تھا اس واسطے کہ اصل نا نبیڈی جہی خبر دیتی سی اللہ کے قرآن مصطفیٰ دے فرمان نے وہ خبروں تے بلا بچے شیطانی خبروں دے پیچھے گیا کلمبر اقبال آخد زمانہ اپنے حوادث چھپا نہیں سکتا زمانہ اپنے حوادث چھپا نہیں سکتا تیرا ہاب ہے تیرا ہجاب ہے نظر کی سانہ مسلمان تیری اکھ سے تیرا دل پلیت کر کے تین دنیا دی خبر ہے میں کھڑے ماں دا باپ دا روکن, بیٹین روکن تو باپ تو دو سال ہو جکا پیو روک کے کن سال قید من آ تبلیغ کر میں کہ مزار کر بادشت کر لگنے بادشت کئی بار آ چل تھوڑا چل چل چل چل چل آپ جی سڈے بہلی آئے جلسہ سننے واسطے ملتانوں بادشاہ ٹی وی چکلے دے خلاف گل چکی ہر وہ اگو یہ دو چار گلیں کی روکو کدی روکو گڈی روک کے تھلے کلا ایمان دس اپنے ملک گی بہ کے نہیں بول سکتے تبلیغ کر سکتا توجہ نہیں فرمائی گل تو گل کی ہے اتے وچ بانگ ہوں مسجد وچ باہر نہیں ہو سکتی फिर मुसीब केड़ जाते फिर एन करते हैं माशाला माशाला हमारा बहुत बड़ा इदारा चल रहा है माशाला उथे तबलीग तवज्जो तब नहीं की बेईमानो مدرسے سلانا جیسے خدا نہ معاملہ چوکا کافر نے تین نڈیا پہلا مسلے پوچھے سر مفتیا نواب دن کا موقع نہیں لبا کوئی مسلا پوچھ رہا تلاق کا کوئی پوچھ رہا نکاح کوئی پوچھ ہے شادی کا کوئی پوچھ رہا, ہے، کوئی پوچھ رہا ہے، اولاد کے بارے کوئی پوچھ رہا ذرا کوئی پوچھ رہا ہے، کاروبار کا متعلق کوئی پوچھ کہ ہزار مسائل اور نماز تو تہارت تو لے کے تے آخر میراس تک جا کے فکر دیا کتاباں پوریا ہوں بخاری مسلم मसला पूछते हम पाकि मसला भी कोई नहीं पूछता मुफ्ती हाथ से हाथ धरी बैठे ने कोई आसे कोई आस पास मसला पूछा क्यों हर पास यूदी ने نبی دے دین دا دشمن باہر کد کے جو بڑا چھوڑیا دیے چین ہونا نہ دین نہ پوچھنے کی جب پوچھنا پینا پوچھیے تاج کرنا ہوئے سڈے کول دین لے لوڑ ہی کوئی نہیں کا کبھی واسطے قسم خدا دی باہر معاملات جو کافر اپنے ہاتھ سنبھالے اب نتیجہ نکلا ہے مدرسے بھی مسجد اندر ہاتھ چاہیے مسجد بھی مدرسے وی کوئی مدرسہ اے ہو جا چل ہی نہیں سکتا ترے ملک جاش کے یہودیاں دی مرضی تو بغیر کتاب پڑھا ہاں تو ایسا سمجھنے جدو اسا تے پانچ دیگا چا کیتی تھی آنے. نبی راجی جب خے بلا خوتیاں پھر عمرے امرے ٹکار دس دس عمرے, دے پنجا پنجا عمرے دے. او یہودی پنج دا آخ دین کروڑ امرے کا دا ٹکٹ داستے تیار پر بے غیرت بن کے نبی کدی معاملات تک نہ آن دیں نبی نا تو چھ دے نبی دی تاریف کی تعریف کی جا टीका छत्ने तैयार तेरा उमरा भी बूथेगा नबी आखेगा उमरा करसैन की उम्र जे पिछे गवाई उथे रोना چوکیا پکا کوئی محرم دی سبیل لا کے میٹھا پانی پلا کے تو نبی راضی کی نبی کوئی بال نہیں میٹھے میٹے مٹھائیاں راضی کرے گا Esto, نبی پہ صرف اپنے دن در سارا کچھ قربان کرنے یونیفر اور سونے میں بڑے درد نال گل کر رہا مین قسم اس ذات کی جبزہ قدرت میری جان ہے میں اس ملک دا پورا مشاہدہ کی بیٹا پوری دنیا کا میں کیتی بیٹا حالات سامنے نے پہلا ملاد شریف ہوں دے سن دین دمن کی خاطر ہر ملاد ہوتے نے دین تو نکل پہ ملاد ہوتے سن ملاد کریے نبی کا دین سنیے تے ویکھیے کیڑی کمی ہے پوری کر لئیے توجہ نہیں فرمائے ہوں ملاد نے جیڑا سال آپا بے دین بنے دی ہر شاہ قبول کی سال تو بعد ایک بار پیسہ چلاؤ پچھلی تے پردا پاؤ خسرا کے تے فتوا دے گا آش وال محفلتے آن والے رب پاک مونج کٹی چی نبی شاڑا رنگ ایک مزاق بن گیا قسم خدا محفلا میں آنا ہوئے محفل اوور رکھی کھڑے نہیں ہر گلی کوچے محفل محفل دین دی گل کریے تو جی میں ویری گان ویم اچھا بھائی گل سنو ایمانال دسو تسان عرصہ ہو گیا نات خانیا سن دیا پر تسان ایمان دسو کوئی نبی دے دین دی تاریف والی نعت بھی سنی گئی سچی سچی بول جس نات نبی دی عظمت بیان نبی پاک دے دین نو بیان کیتا جاوے لوگ دین پہ تے چلن یہ تو نصارہ دی مخالفت دی نات بھی سڑیا جی میں حسان بن ثابت کا نام بدنام کرتے رات کی کرلی اب شکیران مرچوا جہ تین شرم نہیں آئی حسان بن ثابت کی میں سنت ادا کر میں کیا کلینیا حضرت حرسان بن ثابت کی نعت دو طرح تین طرح کی ہوتی تھی ایک نعت ہوتی تھی جس میں نبی کی عظمت بیان ہوتی تھی دوسری ہوتی تھی جس میں نبی کے دین کی عظمت بیان ہوتی تھی تیسری وہ نعت تھی جس میں نبی کے دشمنوں کی ٹھکائی ہوتی تھی بولو بولو اللہ <سؤال> میں سارا <سؤال> سنیاں جے یہ چشتی بولنا میں ایک مول بھی پیا کہ میں بھاپیہ خلاف بڑا بولنا میں خرداتی جانے پتر پکر ٹکڑ بھی جانگے وہ تے خلاف لے کے کھان دین تھی دے خلاف بول کے کھان جے جے گال ہووے نبی دے دشمنہ دے خلاف بولنے دشمن ہے تو دشمن توجہ نہیں سارے تو پیدا ہوئے نے. سارے نکے سکے دشمن دے تو, تو دے اللہ فرماتا ہے والا تاجن شدنا سے آمن فرمایا ایمان والوں کا سب سے بڑا دشمن تمہیں یہود ملے گا ستواں سپارے افتتاح رضاو سال بول سب ادھر میں کیا مورا پہ آدھا ادھر کی کرا ادھر بولنے کو دیکھ نات نبی حضرت حسان بن ثابت سن کافر نبی پاک سرکار سکار خلاف بولتے سن آج جہدوں سارا حضور کے خلاف بولتے ہیں بہت گالا کھڑتے ہیں نبی پاک دہشت گرد آخد ہیں سارے نبی نو انگریز دہشت گرد آران سب سے بڑا دہشت گرد اور محمد سب سے بڑا دہشت گرد ہے نولہ جنوں بچے دیتی بیٹھے جڑا تیری تعلیم دے خرچے اٹھائی کڑا نہ وہ تیرے نبی نو دہشت گرد تیرے پیو نو کوئی دہشت گرد پھر پھر بچے دینا سید yes, oh, oh, oh, oh, oh, oh. کہ لمبے آکواس بکواس بکواس کرتے سننا تو کسی آن کے حضرت حسان نسیا کہ فلانے فلانے نبی دے خلاف دین دے خلاف بولتے ہیں میرے کول اسیا جلد کی کتاب بتی ہزار روپئے کا سچ نا پورا امام ابن حسا محدث دی وہ سچ لکھے حضرت حسان بن ثابت نے اپنی زبان نکالی نکال کے ٹھوڈی لائی فرمایا میں دیکھتا حسان دی زبان کی ڈی ہے ای نبی دشمنہ دے خلاف چلے گی جی میں تلوار چلتی تیری سا بھی چلتی تیری ساڈی جدو چلے مولیاں خلاف چل رہی سیانے آدھے پانی ہمیشہ نیو تھان سے آتا ہے توجو نہیں ایک گناہ کرے پوری قوم توا چکی پھرداروب کھلے بھی کھا کے آم शुक्र है रबदा बड़े चंगे सन छेती जान छुट गई है बड़े चंगे सन छेती हम बहार मामला अच कौम दीन रखे ना रखना चाहती और जीड़ी तालीम है इस ला दीन तालीम आख्या जाए लादीन सैकुलर लिबरल کی مطلب یہ وہ تعلیم ہے کہ جو دین کی دشمن ہے دین کی قاتل ہے میں سوچا بھی امریکہ دین کے مدرسے والوں کے خلاف بڑا بول رہا ہے تو سکولوں کے خلاف نہیں بولنا سکول والوں کے پھر پتہ لگا بھی اس واسطے کہ مدرسے والے جڑے نا یہ بول پ करते ने जे स्कूल वाले बिल्डिंग हैं बुत बुत चुक के इत आखो आ उत्तों आ डर आ जाए वो, वो भैन अपनी चकले बावन का प्रमत कट दे चकले लाओ लाओ लाओ लाओ بٹھا دوس کنجر نہیں دیکھنا میں کرنا ہویا جو بولوی سے چشتی وانگوں کوئی زندہ مدرسے نبی کا پڑھیا وہ پڑھتا سی تو بول پہ سی ان آخیا ہوئے یہ بولتی بند کرو پھر گڑھ لے بولتی کال چپ ریسا بھی ہون پہ آدھا ترقی جنا مرضی بغیر ہوگی جی ترقی قسم خدا دی میرا ایک بہلی سنتا رشتے دار فوج سن سڈے ویلی آخیا اپنے رشتے دار اس فوج چ آڈر آیا اداری مناو تو سکا مڑ تو کتنے کر لیا اس سگو بھئی بھائی اداس بھی جو آڈر آئے قرآن تے پیر رکھ کے لگو تش لوگ اگوں اس جواب دتا کہ انگ جان گے سانو نوکری نہ لگ ایس ایس پی چودھری ابدل گفور لاہور دٹائر ایس ایس پی اندر داماد شاہ سی میرے نال گیٹھا کسی پاس پہجائیے ان کی چوری ہوئی تو اس آخر سان میرے سہورے میں فون کیا اس آخر تیری جو چوری ہوئی تو تان دس تین پتا نہیں ہونے ہاں سان آڈر آئے نا کہ محمد رسول اللہ ہاتھ کری مارو اسا ان مار دیں سم خدا دی کی رونا بندہ اتنے رو گے کی Oh, معاملات جو ہر پاسے کافر سنبھال لے ہیں اج دی مدر سے کفر دا مرکز بن گیا وہ پلیتی بار والی طوفان جو آیا گند دا ہر کسے کسی روک دیا میرا تھن ریس سمجھتے ہو <laughs> سمجھتے ہو میرا میریتن ریس میرا تھنریس جاندا کڑیاں نسن ڈی مقابلے ہوں دے پینے کے نہیں ہن سکول دا میں کی رونا رواں دے مدرسے کا اچھا گجرالے ہوئی تے وہاں بڑے تے دوسرے رال وہبیاں آ مارو گوڑیاں تھا نسام اتے دو تین بندے بھی رڑ گئے قتل ہوئے گجرال پولیس نال لڑائی ہوئی اے ہوں تریختن جدید فی تعلیم ارابی کتاب جی اے جدرسے نے نا دیوبندیاں دے ہو تو انہوں نے ہو گئے جڑے تھوڑے نے برائلر کیونکہ برائل بھی وہ ہے جو امام احمد رضا تابے دار ہے باقی سب برائل اور <laughs> ایک کتاب برائلر مدرسیا پی پڑی یہ لکھیا مصر د دکتور، دکتور، پکا سول امین مصری چھاپ والا دیو بندی ہے ندوی بہاوی لیک روڈ لاہور جتھے جہاز کھلوتا ہے جہاز د ہڑا وا ادارہ دا بت توجہ وا اے میرا تھن ریس ارےلر دوبندیت وہابی سارے اپنی تعلیم چخل کی ترس ال اسرون ویواں درس کتاب نمبر دو آ, کڑیاں دوپٹے لا کے نسدیاں پہ اگے ایشا نام دی لڑکی مقابلہ جیتی جاتی ہے اربی کا میں فکرا سنا دینا عائشہ تو, تو سابق رفیقہ عائشہ اپنے سہلیوں سے مقابلہ کر رہی ہے عائشہ تو تسبک و عائشہ اپنی سہیلوں سے آگے نکل رہی ہے ایمان نال دس یہ مدرسے دین آتی بیٹا کوفر دیتی بھٹیا سکول لوا وہ ہے ہی بوشتی نسل وہ تو ہے ہی بوشتی نسل نبی سرور پت نا گوارا نہیں لانتی پورا کوفر تے نبی داخل کر کے ڈالر لے کے حکومت نال میل جول چا کی تے حکومت پشاچا کیتا ہے تے ساری جن سے ایک ہو کھلوتی ہے اور میں پوچھنا کیا یہ اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس نبی نے بت پر ہاتھ پھیرنا گوارہ نہیں کیا ان ظالموں نے کفر کو دین میں ملانا گوارہ کر لیا ذرا بول چا بول اچی اچی بولے کوفر نہیں یہ دلے کام نہیں ایک احنا <trak> انگلش جي, جدید میں دیسی ہوں بھائی میں ماڈروں موڈروں نہیں ہوں ہاں جی اللہ دی کی مہربانی میں بےغیرت ملا نہیں ماں وکر سکا نہیں نبی سونے دے سونا جو نے جوڑا سب کا خریدنے پورا لاہور تل مار کی قسم خدا دی پتہ نہیں کتوں کتوں ایجنسیاں آئی فردیاں میرے کو لاہور تقریر سنی میری ایجنسی کا ٹو اٹھا مینو کہ اپنا برا سمجھ میں سارے مسلمان برا ہی نہیں شالامار باغ اسلام سینو اپنی شناختی کارڈ دی کاپی دے میں کہ تورپ تُو جا کے لندن پہ جاپان میرے پا نے وہ تینوں اگوں رسیو پہ آنا تو اتھے جا تبلیغ کر میں انہوں نے آ میں گل سو جی تھی کسی ہو انسانی داس بیگم نا سر بیگم بیگم چار لاکھ لگیا میں کیا گل سن تین ہوں اتے آخ نا کہ ہال کروڑ روپیہ لندن جا کے پشاب کروڑ پیشاب کرا لندن بر سٹن بھی نہیں تے میرا منہ دیکھے بھی موڑ بھی ہے کی بلا قسم خدا بھی کر کے آنا وہ پا پھر نہیں لبا الحمد للہ میرا مول ہے نا وہ کسی کو نہیں صرف محمد اربی کو روشن ریت سے جمالت عالم امکان ماؤ ایمان ماؤ آش کا سڈا محبوب ایک ناز والی نگاہ چوچا ویخ نا ساری ساری زندگی کا مول ہی اتر جا یہ اور چہرہ ہے وہ اور چہرہ تھا یہ ہے جو تنظیم المدارس سہل ستھڑ پاکستان ہاں <سطور> انگلش ماڈرن ایدہ پہلا مز... دارلوم جامع نہیں می آ جن میں جامع ذہنی لاہور آنا اتوں کی چبی یہ دس کروڑ ڈالر لے ہاں جی دس کروڑ ڈالر حکومت دلال ہے دلال خریداری بوشے بکنے والا موسلا ہے किसी की धी आ दो सौ रुपया दो सौ रुपया बेटी के लिए दो सौ रुपया तीन सौ रुपया तीन सौ रुपया रेट बढ़ गया मैं सुनेफा नहीं दे कोई भरा किसी को आके ना माले दार, अपनी तू मामा लगना तू मेरी कुड़ी का नाम लिया बोश आख्या आ लो दो सौ रुपया कुड़ी अब आंधा मेरिया तीन ने छे सौ पूरा करो दोलो के बजे سچی سچی بولی بھائی مفت ہوئے پہ قسم خدا مران گے پتے لگے تیر دلاس جانے ملوڈیا کدھر جانے مگر کدھر عمرے ترے عمر نسل ساری یہودیت گھر جگا کاروبار پورا ملک سیاست دین ہر جائے دیکھ کے پھر امت پہ آ کیجیے نبی دے شفاعت دی امید رکھی کھڑے ہیں نبی کی شفاعت کا امید بار صرف وہی ہو سکتا ہے جس کے دل میں نبی کے دین کی غیرت ہو بے غیرت نہیں ہو سکتی خدا کر کے نہ بول سبھا اویخ سفا نمبر اکوجا اے تنظیم المدارس سال سوتھ پاکستان جنہوں بچے دنیا کہن مدر سی کڑی پڑھتی پی دی مدر سی جیڑی پڑھتی پی سکول کا کی رواما ہے کوئی حد بننا ہی نہیں دا کوئی حد بننا نہیں اندر کی لکھا کھڑا ہے سے پہلا مضمون ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک بھی سیرت دا دوسرا مضمون کی پاکستان کا ثقافتی ورثہ جس کو کلچر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں پاکستان کا کنجر کلچر کی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 ناچ گانے خط ناچ بھنگڑے یہ پاکستان کا ثقافتی ورسہ ہے ہوں جدو قوم پوچھ جاوے گی اس ماڈ رنگ مفتی کے کو فتوا ماڈرن صاحب فتو بتائیں جی جی یہ بھنگڑا ناچ لوڈی گانے باجے یہ سارا کچھ بغیر تھی یہ کیا ہے حرام ہے یہ جائز ہے تو ملا صاحب کیا جواب دیں گے ارے بھائی یہ ہماری کتاب کا دوسرا مضمون ہے یہ پاکستان کا ثقافتی ورثہ ہے تو یہ تو ہماری وراثت ہے ایمان نار دس اثل ساں یا نبی صاحبہ دارے سو سچی بول ایسا دے بارے سافر بارے س یا مولا علی بارے سے بول چاہ بول چا بول چا کلندر اقبال بولیا اس کیا بازو تیرا تو کی دکھی بازو تیرا تو عید کی قوت دل سے کبھی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مش دفوی ہے گلندر لاہوری فرماندہ आ, مسلم تو نہ ہندوستانی ہے تو نہ پاکستانی ہے تو نہ اجمی ہے تو نہ اربی ہے نہ تو سعودی ہے نہ تو عراقی ہے نہ حجازی ہے وہ تیرا دیش کی ہے تیرا وطن کی ہے اقبال آخر تیرا وطن اسلام ہے تو مستفی ہے سدا وطن کی ہے بولو کی مطلب جتے اسلام ہے وہ ساڈا وطن جتے اسلام نہ ہو वतन नहीं बना सा इस्लाम वतन है सा इस्लाम है असा इस्लाम इस्लाम साई देखक अल्लाह रौकाल जींद बोल सुबह तेरी कौम सबक पे पड़ी पाकिस्तान हमारा देश है मैं एक कहना हमारा वो मादर मिलत میں نے کہا قوم کی مادر ملت ایسی نہیں ہو سکتی جس کی فوٹو ہر چوک میں ہو ہماری مادر ہے تو ہم ایشا صدیق کام ہماری قوم کی میں وہاں بابا قوم ہمارے وہ نہیں ہمارا بابا قوم بابا فرید ہے جو پوری مسلم قوم کا بابا ہے ذرا بول سبحان چال سبھا پاکستان کا ثقافت اے ہی دین یہودی معاملات چو معاملات اپنے ہاتھ چل اج دین مدرسہ بھی گیا مسجد بھی گئی کسے دی عزت نہیں رہی کسے دی غیرت محفوظ نہیں کسے دی جان محفوظ نہیں کوئی شہ محفوظ نہیں رہی قسم خدا کی کر کے آنا اور ایک قوم ہے دن ب دن ایک مثال سنا گل مکا چھوڑنا سنا دیا مثال ساری اج مثال ہے کھڑی شریف والوں کا شیر بھی سوانا ایک مثال سوانا بادشاہ سی سے میں اپنی قوم نوما میری قوم بول دی ہے کہ نہیں بولتی میری قوم بول رہی statistically کہ نہیں بول بولتی انہیں ازمان کی کیتا ٹیکس لا دس فیصد ٹیکس لگ گیا قوم ایک دو دن تٹ کی یار مہنگائی ہو گئی چلو چلو کو اگلے دن چپ انہیں کچھ سال اٹھا کر کے پھر دس فیصد ہو لا دی لادی لاؤ قوم ایک گئی کہ خرچے پورے نہ ہو باہر کما توڑ گئے دریا سی دریا ٹپ کے پرلے پاسے ملک سی اتے کما جاندے سن بادشاہ وزیر پوچھا اس آخیا سنا ہو جن ٹیکس لائے نہیں ای دہڑے اور اوکھے سوکھے پہچا گئے بار بول دیکھو سبر والی کون ہے اور اگلے ملک جاندے نہیں کما کی خاطر آخیا کرایہ لاگ کرایہ بیڑی کا انہیں آخیا ٹھیک لگ گیا ہوں ایک دو دن پھر روئے پیچھے اخیر پھر چوپ پاکستانی سبر والے وہ اگلے دن کئی دنوں بعد اس کے سناؤ ہو سکے جی چپ ہو سکے ایو کرو جب شام نو کما کے واپس نا آملہ کھلار دے پانچ پانچ کھلے مارو ہاردک چہرے ادھر کما کے اترن بےڑی تو دڑال دڑال دڑال پانچ پانچ کھلے شروع بادشاہ پوچھا سناؤ بولے نے انہیں آخیا جی بچا ہونے آخیا سے طرح کرو اور جلسہ کرو میں اپنی قوم سے خطاب کرنا چاہوں ساری قوم کٹھی ہوئی بادشاہ کہنے لگا میرے بیلیو میری قوم میرے دوستو ریزوں وہ کون سا اچھا کام ہے جو میں نے آپ کے لیے نہ کیا میںہ ترقی سوچتا رہا مولویا کرک ہوئی مان میں ہمیشہ ترقی سوچنے پہ اس مرنے جو مرضی مرنے آ تو مرن دیکھا کر چنگا مل اٹھ لو اٹھ کلوتا انہیں آخیا بادشاہ سلام جیسا کہ کوئی تکلیف نہیں ایک تکلیف آئی لڑ مارن والے تھوڑے نے تو کھان والے چپ ایتو کھا کے سوڈیا تو بھی تو کھانے ہوں اتویت دیر تاری مہربانی لڑ مارن ودا چھوڑو تاکہ چھیتی فارغ ہو کہ گھر کی جمے داری پوری کمال کمال ودا دو مہربانی کرو اس قوم کو لڑ مارن وہ پہلا ایمان نال سا قوم کھا کھا ل छवंजा साल तो हमेशा हर साल कौम फरियाद कर है। बार लड़े दी मित्र चौके ने चंगा पहला एम पी एम एन एसा हूं ना दिन ना रल गए <laughs> के पहले पुलिस थाने वाले रोंदे हम मूत्रवे भी ना रल गए <laughs> पहला मूथ अच्छा मूथड़े रोंद फिर हम गुलिस गश्ती पुलिस ट्रैफिक पुलिस अच्छा ते सड़क तो अगले दिन लंघीए उूनीए तो यह हम खड़े वक्त आगे गी रोक के आंदा ड्रैवर न पता से ڈاکو نے ٹرک ڈرائیور ڈرائیور بچارا چپ میں بیٹھا نہ پچھلے پاس میں سر کھ کے آخیا میں سر کی گل ہے आंदा जी मैं क्या भी तू पिछों पिछड़ा रला नहीं था सकता खलो जाता तेन पता सी बड़ा खतरनाक है अगे हमने डरावर न कुटिया ने ट्रक मैं साढ़िया मेहरबानिया मगरू सौ भी रला लीए ती पै जाने पहले बारा तो ते गल समझ ना आई दूजी बार आ میں کٹی رڑا پلا ایک نو بچنا بنے میں نو کھلوتے نہیں قسم خدا دی کر کے اللہ ربا اس قوم نو سمجھو سلے دے گا جس لئے اس قوم نے ود سکول دا نو چڈیا ابو جہل آخیا سی میرے بت ہاتھ چلا وہ باندہ ہے میرے سکول نو ہاتھ چلا توجہ نہیں میں کسمی پیارنا چشتی سکول کے خلاف سپ جاننا سپ نا جنا چپ نہیں مرد بولو بولو بولو میں پتر یہودی نو رکھ گالا کھا دردا سکول خلاف بول سمجھ سر اللہ سو سالا منصوبہ ہے ان کا ہاں تو تی سرف دگ پیو جوگا مینو ایک اگلے دن پیا کے چشتی چٹ لکھی مینو پتو کی دن چی اد کرنے بھابیا چھی اہاد کرنے تھی نی کرتے جا نہیں کرتے ارے میں پہل تو جہاد دسیا بھی تھی کرتے پیچھوں اٹھ کے تو یہ جہاد ہندو چل جی راتوں رات دو بندے ریڑ کے آپ نسل پیچھوں اٹھ کے مسلمانوں کے ہزار کی عزت لوٹ لینے ہزار کا گھر چا ساڑ دے بغیر جہاد کیا کہ فساد کیا बच्चे उल्टा बनाने फिर एक गलना मैं फिर कहना सुहागा फिर मैं आख्या मैं तू अ प्या जहाद नहीं करते बरेल भी नहीं जाद करतेज तुम भी नहीं कर सकते देर पक्की होेर पूरा पंद्रह शेर चावल हों दस शेर गोशक में पैया क्यों पैया سانو کنے سانوں پوچھ اشکل یاد والے کھا کے کھا کے سانو پچھ کی محنت اے تو نہیں کر سکنا بولیا وہ پانچ سو سال تو سلاحدین اجوبی تو بعد یہودیا منصوبہ جوڑیا ان آوپا نال نہیں لڑ پکی تے مر بھی جانتے سر ہاتھ اللہ لے شریف کوئی نہیں راجن کتال کہ کافروں کو بہت قتل کرتے تھے کہ کافراں جو جناب دا سر مبارک اتارے آپ نے اپنا سر مبارک ہاتھ تو رکھے جہاد جاری فرما دو بول چا سوال سد کے جا ولی اللہد مرد نا ہی کردے پردہ پوشی جے جا دنیا کو لو تر گال خاموشی بول سب آخر انہیں آخر ساری ضرورت نہیں ات لڑن کی کرو اور تعلیمی منصوبہ جوڑو جس نال اپنے دیشمنوں بھاوے عیسائی نہ بن پر مسلمان تنا نہ رہ اپ کتاباں لکھیا میں ایک سو ایک حوالہ وکھا سکنا انہاں آخیا ہماری تعلیم کا مقصد عیسائی بنانا نہیں یہودی بنانا نہیں ہماری تعلیم کا مقصد یہ ہے یہ مسلمان نہ رہے جب مسلمان نہیں رہن گے تو لڑنا پھر انہیں اقوام متحدہ بھی بنائی تیرے ہوناد والے نے اج سات لاکھ فوج ان ہے کھاوے تیرہ گیت انہوں کا گاوی ہے کہ نہیں تینوں مارے بوٹ انہوں نے مارے شک खावेरा मारे सलूटियासा बनी आने बनी आने के नहीं अगले दिन गेक करने रोकी चेक पत्र मैं क्या जी सर बोश की बिरादरी न घर बुलाई खड़े जे अपन चेक तो कर देती है फौज उन्हों मारे लाल के आवे बम लै के आवे कबैली मारे इराकी मारे इथे मारण मसीता चो फड़न چیک تگیار چیک نہیں پیا بکری چیک حساب لائے کہ تیری نسل تیرے خلاف کیوں ہے تینوں چیک کیوں پہ کر دیے تیری نسل تیرے دشمن نال رل کے چپ پی کرتی ہے بد گمانی پی کر بھروسہ دشمن تیرے کیوں نہیں مقصود پا لیا کہ سارا مقصد اسلام تا دشمن کرنا وہ بن گئے اسلام تو نکل گئے نا عیسائی پہ بنن نہ بنان پہلا کوئی اپنا دین بن سی عیسائی کوئی, کوئی, کوئی سکھ بن جا سوروں پتا لگ دہ سی سکھ ہوں اسلام تو باہر ہے لیکن پچھاڑیا نہیں جانا بلا کہڑی پشریند نہیںاندی کوئی پچھا نہیں چادر بھی پائی آتا دے دربار کا حلوا بھی کھا اے آران سامنے ہو گئے تلاوت بھی سن جی لے قرآن پہچان کسے پاس نہیں تا اکبال میں اثر حاضر جو بنے ہیں مدرسے نہ سبحان اللہ ج سکول تیار ہوئے ایسے نے آخ نہ تراش خراش کافر نہ بڑی پچڑی جلاؤ نہ کھوتا کون نکلتا وہ نہ گھوڑا ہوں نہ کھوتا ہوں بس تیسری جنس ویار کی ہوں معامات سو سال منصوبہ بنا کے انہیں پانچ سو سال توپ آئے. گیا تر اکبر آبادی سی فرما آ پہلو پیشا ہوں نا کی آدھلی وی آدے واہلی ओ ने बसोला पहला अंग्रेज लड़दा सी से ना छोड़े उतार दे ना। तेशा छोटे लड़ता मोटे पता है नहीं लगता समझ नहीं आदर आदा है पहला लड़ताली जंग जोड़ी ना जित सकता हूं मुसलमान भी दुश्मन समझते सर कभी जाड़ नहीं सन फस गया उस रवैया बदलिया उसका तोप करोटैसर लाया तोप खिसकीोफैसर आया नार नार कर बगैरत कर बगैरत टेंट <laughs> पेंट पवा टाई प कपड़े भी पाई फिर है टोए टिब्बे भी क्डी फिर है टोए टिबे भी दिखते कपड़ा फिर सामने शब शब शरंदा मार ये सारिया रेसा भी करेगा भैन नच के आवेगी इंडिया के सिखा दे आखेगा पाकिस्तान की सबका मामला है اگر کسی نے کوئی بات کی تو خبردار گولی مار مارنے اصو ویر شو ہوا لاہور نال مسلمان دی سکولن پوری بچی ہزار دے حساب تے لوگ سن کدافی سٹیڈیم لاہور دو ہزار روپیہ ٹکٹ تھی تو ویکن گئے سن سا باجی سکھ دلے پھر بیان آیا بیان حکومت کی طرف سے اگر کسی نے خلاف بات کی پاکستان کی عزت کا معاملہ ہے اس عزت تو سد کے یہ ہے ہی مار مار رہا ہوں. متا نہ لگن مرتے پار نہیں جان پتا نہیں نہ لگ मैने कोठी पा ली मैनेला कोई काफिर इज्जत जिस कौम बोश का कुत्ता गुजरे सड़क तो उस दिन पुलिस आया किसी का प्यो नहीं चढ़ सकता सड़क के उने पैन اور تیرا حاکم جا اس ملک بند دی سڑک بند ہوگو پرواہ نہ تیری نسل کا فرن کھلیاں تینو اتنے چڑھن نہیں پک پہلے ہے تیری نسل پہلے ہے تلے ملک بیٹھا جی تھی تھی نسل تعلیم دا اثر ندی شریت والا ہوں لانتی کوفر دی دا دا تعلیم سکون نوکدی قسم خدا دی بوش آن لگتا تیری نسل آخری ہے اس کتے دے گاٹے سٹو ہے سچو میرا باپ پیا میری جنت دے پیرا تھلے کہ اسے بول چا سبحان اللہ جیدیا جیدیا بول سبحان اللہ دع کر صدقہ مدی دیتا دار دا رف کھڑی سرکار دا شیر سچ ہے اللہ دا فقیر لوگ سن سچ بولتے سن آرف کڑی فرماؤں دی دیاری نالو کتے چرمی یار مرغے نالو تو ساگ سرو چنگا نے دیس دیا بلہ نالو لو تو تم چڑ چڑ کھائیے بچ بگانے ملکاں اندر یار میرے کھا جائے سبحان اللہ ایک فکر دا بولنا سبحان اللہ میں آخر چا اپنے مرشد دی گل سنا میرا سید امام شالج پال آپ شگرد پیر محمد چشتی پشاور دشاور دا دا گل سنا میں پڑھتا تھا شاستری ہندو مریا شاستری ہندو ہندو مریا شاستری سمام شاہ صاحب چبلا فرمایا اسان سارے شگیدا نوایا اج اوکھا جی خزا پلیت ہوئیے کافر درو گئی فرمائی لیا بند گیرت ہوں سی تو ولا تے دشمنوں ویکنا نہیں چاہنا رب دشمنوں فقیر کیوں دیکھے ایمان تو تنا میرے دشمن کی ہا بھی میڈیا او لوگ سن میرا پیر سی پیرم فرمایا کرتے تھے الحمدللہ میں کسی انگریز کا منہ نہیں ویکیا چوبی گھنٹے تو اتنا تو تالیم اچھی ہوا بوتھا ہوتا تو بچنا پیچھے کی میری منگنی میری خالہ کے ہاں ہوئی ہے تھی تھی لکن اب انہیں یاد آیا ہے کہ اس لڑکی نے میری ماں کا دودھ کچھ دن پیا تھا آپ یہ ماں اس کے ساتھ ساتھ بھی جا رہے یا نہیں میں جا کسی نے سوال ہے نماز جنازہ کے بعد پہلے لکھے سو بھی آپ کی تعریف سنیا کہ آپ حق اور سچ بیان فرماتے ہیں الحمدللہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں ختم شریف پڑھنا جائز ہے یا نہیں آرام سے پہلے شلال سلام پڑھنا جائز ہے کہ نہیں دعا جنازہ کے بعد مانگنا جائز ہے حضور نہیں ہے محمد پاک کا نام پور کروں کے لکھنا جائز ہے یا نہیں جمعہ کے بعد کھڑے ہو کر سلام پڑھنا جائز ہے کہ نہیں باقی ساری بگڑتی جائز ہے میں ملوڈیا ایک تینوں گل سنا بڑے بریک بیگ نے یہاں کی نگاہ بڑی بریک یہ پہاڑ نہیں دستا پر پہاڑ دیکھ دس گی بڑی آخ ان کی نام ملوڈے سورا سامنے پہاڑ نہیں دستا سوئی دسدی سوئی بری ق بی تو سب پتا نہیں کتوں بغیر لو اس ملوڈے نو پوچھوٹی چورنجا سال تم خدا کا قرآن منسوخ کافر یہودی دا حکم نبی حکم در چڑیا کھڑا اے پہاڑ بھی نہیں دستا سود سر وارا ماں جنا برابر معیشت تینو تین پہاڑ نہیں دے مدرسے دلے والی بیٹھے کو پہاڑ بھی نہیں دسیا جگہ جگہ تے تعلیم یہودیت پہاڑ بھی نہیں دسیا مسلمان اشتہار بن کے اے بھی پہاڑ نہیں دسیا لاک مسلمان کافران دے ہاتھوں برباد پے اے یہ پہاڑ نہیں یہودی تہذیب چل گئی پوری دنیا پہاڑ نہیں دسیا اس کنجر دسی بھی سوئی ہے نماز جناد بجو یہ ہو جہ کنجر نو دے مار دے اج چا بندہ سہر مورا دے میں تین کت پرواز کرا رہا تر بئی مان نبی درود نہ روک لانت ربھی پوے گی روک والی شہ روک खले पे अलहमदुल्ला चिश्ती रोक आलिया चीजा पे रोकदाफ प्यार रोकी बुद्धू समझ मेनू मैनू फेरना चाहते ने फेर ना, ना पुत्रो میں جت سہاگا بنیا اتے ہی رکھنا میں سہاگا اتے ہی رکھنا لکھ چیتا نماز جنادا باوے منگ دعا تو باوے نہ مانگ جی یہودیت نال اتفاق تھنو جنا نہیں ہونا پیرا چاہیے اے نا لڑا لڑا کے نہ مرادہ نے مسلیا مسلیا تم نڑا جی لڑے نبی کا درو کو جناز نماز تو بعد جنازہ دعا نہ کھڑ دوں نہ مراد آ رب فرما لے مانگو دعا توکی آنا تین لبی ہے برائی توجو نہیں فرمائی پہلے روکتے سن آتے سن نبی تو نہ منگو خدا منگوا نا منگوا جنازہ خدا تو منگا لگے آتے نے یہ بھی نہر تو منیے خدا بھی گیا نبی بھی گیا ہوں کئی ماسی تو منیے تو منگیے کو دستے تھے اصل <سؤال> اللہ بھی مہربانی رب تو منگنا تو پاک محمد کے وسیع نماز جنازہ تو پیسہ بھی منگنا ہے با منگنا حق میں پانچ آدمی نے گائے میں پانچ سرکت دوست سم تقسیم جرابیالہ لکھا دے وال بڑے آ گیا جی جی تلیف جاؤ تو خدا دیٹرین تو لکھ دی کوئی لاری اڈے تو مسیتوں دا لٹرین اس قوم نے چڈیا جدو دا لکھا نے دیکھی او دوائی خدا دی پشاور تک میں گیا تھلے لے ٹرین تو لے کے تک تاری تاری میٹرک کا نتی تو میں کہنا دو جے آپ نہیں سر سیکھے تو جی تختی تے کدی نہیں سی آپ چڑی اصل جو تھا نا لکھن نبی مدرسے میں لکھنے سات نبی حدیث دے سات نبی دی شریعت فرمان کو ولی دی تعریف لکھتے تھا یہودی سکھایا ہے لکھنا نامورا مدرس ہے جو کار سکولہ لپاس لیٹرین تے لکھے ہوں دے نے مجھے تم سے پیار ہے ایمان نہ لکھا میں کہا لانت پوی ایتھے بیٹے نو یاد آیا بیٹھا ہے ایتھے بندے نو اپنی پہیوں دیئے تے <تصفح> مجھے تم سے پیار ہے کسی بھی دھی کا نا لکھا کڑائی کسی بھی اما نکی کسی کا نام لکھے ملتان والے جا کوئی لیٹرین خالی وخا دے ایمان لال مینو ایک اگریزوں کو مسلمان کہتے کریں گے تہذیب نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا میں کیا ایمان نال دس تری تہذیب ہوئی کہ تیری لٹرین کسی بھی دھی یاد آ کسی کا پتر یاد ہوتا اتنے حال ہے تیری دا تیرے حال تیری تحزیب ہے جو جی تحزیبوں باہر تو تحزیب ہو کرے گا توجہ تو تھی. اور سو ہو سو سور خان کی گل مس آخر تاج بجے تعلیم پرت جاتے ہیں اور جن سے قوم کی بھلائی کی امید تھی وہ خود شیطان اور بدترین قوم بنتے جاتے ہیں یہ شیطان تو بدترین قوم نہ کم نہیں لٹرین شرم گا بڑی شرم گاوا بندہ اور کی کرے مراد آ جانا لٹرین چڑے تو ہوں تو اگلے سامنے لکھا کرا ہے بول بھی ٹھیک کرے اتنا گند دنیا چنا گند اچھا ہے پھر ایڈے بخت والے नक, एक दो दे, दे महाले चुड़ गया नक ओ अगुआ आख नक्ू हो नक्कू हो नक्ू वो टंग प्या उन्हें आखिया आ लो मोड़ बिहेवियर से मोड़ ही सही इमान न کپڑے ننگے پہ آدھے گٹر چ نکلیا ہو گٹر چوتا مار کے باہر والے بندے نو آئی ہوئی لیڑے چ پسینے کی بوجھ بڑی پی گٹر چ نکلیا ہوتا ہے تو بو کے نہیں پہ آر تو مڑکے جتنا پہ آخر جرا شعور کڑا نو سکولی طبقہ جنہوں کی ڈی ہر بیٹھی شہور ہے کوئی ہوئی ماری جاری جاخلا وہ آد اچھا چلو برابر لڑتا ایک بندہ سی تو ننگا ستا لوا دوتے کوئی بندے لگے تو نہ کپڑے جا پاؤ آ جا جاؤ سان تو کبر نہیں آگا اصے وڈیا یہ نہیں کرتے ہوں گے ارسا ہوئی آج بھی سکھ بیٹھے ہیں کپڑے حیات والوں ہیات آ چوبی گھنٹے برس رہے اخبار کتاب ہر وقت ہوئی ٹی وی ایک ادھر بیٹھی ہونی ایک ادھر بیٹھا ہونا بیٹھی ہوئی بیٹھا ہوا بیٹھی ہوئی آخر کی یہ صاحب آپ یہ بتائے اسلام جو ہے وہ عورتوں کو برابر نہیں چلاتا اور ملا جو جی سا نہ کو سیر مار دوں نا نا بال اگر ہاں جی ماشاءاللہ اسلام بہت کھلا ہے <laughs> खुला की खरा बगैरती खरा बम बहुत खुला है बहुत मुशी है यह मॉल भी उन्हें तंग कर दिया मैं एक गांधी चिश्ती तू तंग नगर आदमी है मैं क्या जी आहो मेरी नजर एडी सौड़ी एच कोई कुफर नहीं आदा کوئی بغیرتی نہیں آئی بہیائی نہیں صرف نبی آڈی اکھ تیری کھلی چنگی کفر یہودیت بغیرتی منافقہ تجل فریب جھوٹ فراق تمام کچھ ور جائے ہماری آنکھ تنگ رہنی چاہیے ہم کسی غیر کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے صرف محمد عربی کی طرف دیکھنا گوارا کرتے ہیں بول سبحان اللہ اگلے جو مہینے سے <سؤال> مارن نک وڈیا ویڑا مارت نک نک مت پو نہیں اگوں آپ مسلمان رکھ مسلمان دا کام سارا زمانہ پھیرا مسلمان نہ پھیر گئے دوسرے نو کی فیرنا وہ سن مرد خدا میرے امام شاہ قبلہ ورگے بابے فرید ورگے دنیا ن سن آپ بول چال سبحان اللہ اور ہو الحمدللہ تو لو للہ بیٹھا چیٹا ملور بیٹھا قسم خدا دی کر کے آنا فکیران دے جوڑیاں کا سدکا